اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراۃ والانجيل قبل حد الفرقان کفروبی آیا آلِ علمران یہ سورت مدنی صورت ہے اور نزولن نواسی نمبر ہے ایٹی نائن انفال کے بعد نازل ہوئی ہے مصحفی ترتیب میں قرآن کریم کی دوسری سورت تیسری صورت ہے صورت البقرہ کے بعد لگی ہوئی ہے صورت البقرہ کے ساتھ ربط بہت سی وجوہات کی بنا پر ہے ربط سورت البقرہ میں جو چار مضامین مقصد کے طور پہ بیان ہوئے اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کا بیان تو وہی چار مقصدی مضامین اس صورت میں بھی بیان ہو رہے ہیں بت ترقی صورت البقرہ میں چار دفعہ دعوے توحید تھا تو یہاں سات دفعہ دعوے توحید صورت البقرہ میں توحید پر عقلی دلائل تھے تو اس صورت میں عدل ثلاثہ بیان ہو رہے ہیں تینوں قسم کے دلائل اللہ رب العزت کی توحید کے اس بات کے لیے عقلی نقلی اور وحی صورت البقرہ میں اس بات رسالت بدف اس شبہات تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات منکرین رسالت کے شبہات کے جوابات کے ساتھ تھا جو نو شبہات تھے تو اس صورت میں اہل کتاب کی پندرہ خباستیں ذکر ہو رہی ہیں پندرہ خباستیں جو کہ در حقیقتاً انکار رسالت کی وجوہات ہیں یا صورت میں جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان ہے مجاہد کی تربیت ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح تو اس صورت میں جہاد کے لیے تنظیم کی تاسیس کا بیان ہے اور تنظیم کی تاسیس کے لیے اصول خمسہ ذکر ہو رہے ہیں پانچ اصول صورت البقرہ میں تالوت کا بیان تھا ان کی جہاد کا واقعہ تو اس سورہ عال عمران میں اس امت کی جہاد کا بیان ہے احد کا بیان سورت البقرہ میں ترغیب لفاق تھا بل تو سور عال عمران میں زواجر بخلا کو بخل کرنے والوں کو زواجر ہیں سورت البقرہ میں یہود کے الہ کی عجیزی بیان ہوئی جو کہ عجل تھا بچھڑا تو سور آل عمران میں نصارہ کے الہ کی عجیزی بیان ہو رہی ہے جو کہ عیسا علیہ السلام تھے سورت البقرہ میں زیادہ تر خطاب مقدوبن علیہم یعنی یہود کو تھا تو اس صورت میں زیادہ تر خطابات زالین یعنی نصارہ عیسائیوں کو ہیں سور بقرہ میں مشرقین کا شبہ تھا اتخاذ الولد پر والا وکال التخل والدہ آیت نمبر ایک سو سولہ میں اس کے پانچ جوابات تھے تو یہاں اسی مسئلے توحید پر پانچ اقوال زرین ذکر ہو رہے ہیں بڑے لوگوں کی بڑی بڑی, بڑی باتیں پانچ یا سور بقرہ کی آیت نمبر چورانوے میں یہود کو مباحلے کا چیلنج تھا فتح من تو یہاں سوریہ عال عمران میں نصارہ کو مباحلے کا چیلنج ہے سور بقرہ کا اختتام دعا کے ساتھ ہوا تھا تو اس صورت کے اختتام میں بھی دعائیں ذکر ہو رہی ہیں سور بقرہ میں آیت نمبر ایک سو میں منکرین کا اعتراض تھا تحویل قبلہ پر تو اس صورت میں آیت نمبر چھیانوے میں دوسرا اشکال ذکر ہو رہا ہے قبلتنا تنا اولا ہمارا قبلہ قبل اولا ہے اہل کتاب کہتے تھے ہمارا قبلہ بیت المقدس قبل اولا ہے ان وجوہات کی بنا پر یہ سورت صورت البقرہ کے بعد لگائی گئی ہے حال یہ ہے کہ اس صورت اور سورت البقرہ کے درمیان ایک صورت صورت الانفال ہے سور بقرہ ستاسی ہے نزول میں انفال اٹھاسی ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت سور آل عمران نواسی ہے امتیازات خصوصیات اس صورت کے سورہ عالم عمران کے امتیازات پہلا امتیاز صورت ممتاز ہے اس آیت کے بیان پر جس مختصر آیت میں دعو توحید بھی ذکر ہے اور اس دعوی پر عدل ثلاثہ بھی ہیں تین قسطینوں قسم کی دلائل عقلی نقلی اور وہی اور دلائل کا سمرا بھی ہے آیت نمبر اٹھارہ شہید اللہ ون لا الہ اللہ ولملا کت و اول علم قا اممم لا الہ اللہ ہو کے ساتھ پھر دلائل کا سمرا دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے دعا کی تعلیم پر عند ورود الشبہات جب شبہات کا ورود منکرین کی طرف سے ہو تو تم حق پر استقامت کی دعائیں اللہ سے مانگا کرو یہ قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ یہ نہیں آیت نمبر آٹھ سورہ عال عمران میں ہے ربنا لا تجیلو قلوبنا بعد اظہاد تنا وحب لنا ملد ان کا رحمہ انا کانت الحب تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے نسرانیت کے رد پر مستقل مستقلاً عیسائیت اور نسرانیت کا رد ان کے اصول کی تردید کے ساتھ ہو رہا ہے چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے شان صحابہ کے بیان پر اساب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان پر جدا انداز سے ایک مختلف سا انداز ہے شان صحابہ میں پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے یہ شان صحابہ 152 نمبر آیت سے انشاءاللہ اللہ ذکر ہو پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے جماعت کے اصول کے بیان پر جماعت کو پانچ اصول پہ بنایا جائے گا ایک سو دو نمبر آیت سے جماعت کی تاسیس کے اصول خمسہ بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم وہاں اس کا بیان کریں گے چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے انبیاء امبیا کرام کے وعدے کے بیان پر جو اللہ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی کو میں بھیجوں تو لتمین النبی ہی و لطن سرنح آیت نمبر اکاسی سور عمران قرآن میں کسی دوسری مقا دوسرے مقام پر یہ وعدہ نہیں ذکر کیا گیا ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے جنگ احد غز احد کے بیان پر تفصیل غزب احد کا تفصیلی بیان اس صورت میں ہے قرآن میں دوسرے مقام پر اتنی تفصیل غزب احد کی نہیں آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آبدیت کے تینتیس نقات کے بیان پر تینتیس سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا تھا تو یہاں تیس نقات ذکر ہو رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کے نواں امتیاز صورت ممتاز ہے پانچ اقوال زرین کے بیان پر پانچ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی پانچ باتیں اور دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے متشابہات کے بیان پر قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ بیان قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں سورت کا دعویٰ اور مقصد ان چار مسائل کا بیان جو کہ سور بقرہ میں ذکر ہو چکے ہیں یہاں ان چاروں کا بیان بترقی ہے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے تین حصوں پہ مختصر خلاصہ سورت کے تین حصے ہیں پہلا حصہ پہلی 63 آیتیں ہیں آیت نمبر 63 تک اس میں پہلا مقصدی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات ہے یہ پہلا حصہ ابواب ثلاثہ پہ منقسم ہے تین ابواب ہیں پہلا باب ستارہ آیتیں دوسرا اٹھارہ سے پچیس تک اور تیسرا چھبیس سے ترسٹھ تک اور ہر باب میں چھ چھ باتیں ہیں ہر باب کی پہلی بات دعو توحید بالعد پھر آیت نمبر چونسٹھ سے ایک سو ایک تک دوسرا حصہ ہے اس میں دوسرا مقصدی دعوی اس بات رسالت کا بیان ہے اور منکرین رسالت یعنی اہل کتاب کی پندرہ خباستیں ذکر ہو رہی ہیں جو کہ پندرہ خباستیں اصل میں پندرہ اسباب ہیں ان کے انکار رسالت سے یہ رسول اللہ کی رسالت سے انکار کرتے تھے اس کی پندرہ وجوہات ہیں ان میں یہ پندرہ خباستیں تھیں اور آیت نمبر ایک سو دو سے آخری تک آخر تک یہ تیسرا حصہ ہے سورت کا اور اس تیسرے حصے میں جہاد اور انفاق کا بیان ہے مشترک جہاد اور انفاق کے لیے تنظیم کی ضرورت ہے تو تنظیم کی تاسیس کے لیے اصول خمسہ بیان ہو رہے ہیں اور پھر بدر اور احد کا واقعہ ان اصول پہ عمل کرنے کے لیے ترغیب کے طور پر بدر میں اصول پہ عمل تھا بمائے قلت فتحہ ملی احد میں اصول پہ عمل نہیں کیا گیا تو فتحہ کو شکست میں بدل گئی سورت کے امتیازات میں سے ہم نے ایک امتیاز پڑھا کہ سورت ممتاز ہے نسرانیت کے رد پر مستقلا مستقل نصرانیت کا رد ہے نسرانیت کے چھ اصول ہے عیسائیت مذہب عیسائیت اور نصرانیت چھ اصول پہ بنا ہے پہلا اصل عیسائیوں کا یہ ہے کہ کتب الہیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا ہے عیسی علیہ السلام کو آسمانی کتابوں میں اللہ کی کتابوں میں ابن اللہ کہا گیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ متشابہات میں سے ہے آیت نمبر سات ایبن بمانے محبوب ہر نبی اللہ کا محبوب ہوتا ہے تو عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب تھے دوسرا جواب آیت نمبر انیس میں اور تیسرا جواب آیت نمبر تینتیس کے بعد تینتیس نقات عیسی علیہ السلام کی ابدیت کے ذکر ہو رہے ہیں نصرانیت کا دوسرا اصل تھا کہ ہمارا دین کامل ہے تو اس کا جواب آیت نمبر انیس میں ان الدین عند اللہ اسلام کامل دین مقبول دین اللہ کے ہاں وہ دین اسلام ہے اور دوسرا جواب ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر پچاسی میں وم من تغی غیر السلامی دینا فلن اقبالمن ہو تیسرا اصل یہ نسرانیت اور عیسائیت کا کتب الحیہ میں عیسائیت کی توثیق ہے ہمارے مذہب نسرانیت کی توثیق ہے تو اس کا جواب آیت نمبر چونسٹھ میں کتب الحیہ میں اللہ کی توحید کی توثیق ہے چونسٹھ نمبر آیت چوتھا اصل تھا عیسائیوں کا ان کے مذہب نسرانیت کا چوتھا اصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی ہیں تو اس کا جواب آیت نمبر اکاسی میں ایٹی ون نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ہے تمہارے انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا اگر میں نے محمد الرسول اللہ کو مبوس فرمایا تو لت امین النبی ہی تم لوگ اس پہ ایمان لاؤ گے ان کی امداد اور نصرت اور تائید کرو گے اکاسی نمبر آئے تھے پانچواں اصل قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے تو ہم کہتے بالکل قرآن نے بیان کیا اور ہم مانتے ہیں آیت نمبر انچاس ورسول ایلا بنی اسرائیل کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو و رسول بنی اسرائیل رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف چھٹا اصل ہم موحدین ہیں توحید کے قائلین ہیں تو اس کا جواب ہوا تم تو تسلیس کے قائل ہو لقت کا فر الدین قالو ان اللہ صال سلاسا بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تیسرا ہے تین میں تین میں تیسرا اللہ ہے تو یہ تو کفر ہے توحید نہیں ہے شرک ہے تو یہ چھ اصول تھے نسرانیت کے اس صورت میں یہ چھ اصول رد ہو رہے ہیں ان شاء اللہ عزیز ہم اس کی تفصیل کریں گے اپنے اپنے مقامات پہ نصرانیت کی تردید پر بہت بہترین کتابیں لکھی گئیں جیسے اظہار الحق للخلق مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبن کے ایک بہت مایا ناز عالم تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب اٹھارہ سو میں ایک پادری پیدا ہوا تھا جس کا نام پادری پینڈر تھا اور یہ پینڈر بہت معلومات رکھتا تھا اور ہر مذہب والوں کو چیلنج دے کے مناظرہ کر کے انہیں ہرا کے عیسائیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا پادری پینڈر نے سورہ فاتحہ پہ تقریباً تین ہزار اعتراضات کیے نحوی اعتراضات تو بہت ماہر تھا معلومات رکھنے والا تھا تو برے صغیر پاکوہن میں چونکہ انگریز عیسائی حکمران تھے تو پادری پینڈر یہاں آیا اور چیلنج کرنے لگا کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ہو تو میرے ساتھ مناظرہ کر لے تو علماء دیوبن نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب کو مناظرے کے لیے مقرر فرمایا مولانا نے پینڈر کے ساتھ مناظرہ کیا اور اس کے اصول کی تردید کر دی اور مناظرے میں فتح حاصل کر لی تو انگریز سامراج نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے دونوں پہ پابندی لگا دی کہ یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں انہیں پابند سلاسل کر دیا جائے تو پینڈر تو ان کا اپنا آدمی تھا اسے نکال لیا بھگا لیا اور مولانا رحمت اللہ کے گھر آئے گرفتار کرنے کے لیے تو اللہ نے مولانا کی حفاظت فرما دی وہ گھر میں ہی تھے لیکن انگریز سپاہیوں کو نظر نہ آئے تو یہاں سے مولانا چلے گئے حرم تو یہ پینڈر ترک چلا گیا اور ترک میں اس نے مسلمانوں کو چیلنج دیا کہ یہاں مناظرہ جیت کر انگریز سامراج کو خوش کر دوں گا پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو ترک نے حرم کے علماء کے ساتھ رابطہ کیا حرم کے کی علماء نے دیوبند رابطہ کیا برید کے ذریعے برید یہ تیز رفتار ڈاک سسٹم ہوتا تھا جو تیز ترار گھوڑوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے جانے والے ہوتے تھے خطوط اور پیغامات تو علماء دیوبند نے کہا وہ مناظرہ کرنے والا عالم تو آپ کے پاس ہی ہے حرم میں مولانا رحمت اللہ تو مولانا نے کہا بالکل میں مناظرہ کروں گا لیکن میرا نام آپ لوگوں نے پینڈر کو نہیں بتانا جب مناظرے کا وقت ہو تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا پینڈر مناظرے کے لیے سٹیج پہ کھڑا ہے اور وقت قریب ہو رہا ہے اور اتنے میں مولانا جب اس کے سامنے آئے تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی اور وہ قضائے حاجت کے بہانے بیت الخلا چلا گیا تو ترک کے شاہی مہمان خانے کے بیت الخلا دریا کے کنارے تھے تو دریا میں وہیں چھلانگ لگا دی اب پینڈر کبھی نکلے گا باہر آئے گا پھر مولانا نے کتاب لکھی اظہار الحق کے یہ نسرانیت کی تردید میں یہ مناظرہ 1862 میں ہوا تھا سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نعمان آلوسی نے بھی کتاب لکھی ہے الجواب الفصیح فی, فی رد فیرد عبد المسیح الجواب الفصی مسیح یہ دونوں کتابیں مولانا کی رحمت اللہ کی رانوی صاحب کی کتاب اظہار الحق للخلق اور نعمان آلوسی کی کتاب الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح یہ دونوں ماخوذ ہیں الجواب لمم لمن بدل دینا عبد ال مسیح شیخ الاسلام کی کتاب ہے جو کہ رد نسرانیت میں بہت بہترین کتاب ہے الجواب الصح لمن بدل دینا عبد مسیح حضرت شیخ سورہ آل عمران کی تفصیر میں نسرانیت کی تردید بہت عجیب انداز سے کیا کرتے تھے ایک دفعہ دو انگریز آئے تھے درس میں شریک ہوئے انہوں نے یہ صورت سنی تو مسلمان ہو کے چلے گئے تو سور عال عمران ممتاز ہے رسرانیت کی تردید پر اسے عال عمران اس لیے کہتے ہیں کہ عال عمران کا بیان ہے عمران کی اولاد مریم اور عیسیٰ کا بیان تفصیلی ہے تو تسمیت الکل بھی اسمل جز ہے یہ تسمیت الف بیسمل جز اے اللہ لطیف مجید یا اللہ نے دے قرآن جبریل کے واسطے محمد الرسول اللہ پہ نازل فرمایا مختلف توجیحات جو ہم نے سر بقرہ کی ابتدا میں پڑھی تھیں لیکن لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ عالم بھی اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم اللہ الا اللہ دعوت توحید ہے اللہ یکتا ہے یا گانا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا اللہ مگر ایک اللہ اب اس پہ عقلی دلیل الحی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا القیوم نظام کا چلانے والا ہے مدبر ہے نظام کا کا قائم بذاتی ہی ہے مقیم لی غیری ہی ہے نزل علیہ کل کتاب الحقی دلیل وہی ہے نزلہ باب تفعیل سے ہے اور تفریل میں تدریج ہوا کرتی ہے تکرار بھی ہوا کرتی ہے تریس سال میں اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا انزلہ ایک ہی مرتبہ بھیجا تھا عالم غیب سے عالم شہادت یعنی لوح محفوظ میں نازل کیا تھا تو قرآن کے ساتھ یہاں نزلہ کہا اور تورات اور انجیل کے ساتھ انزلہ کہا نزلہ علئی کل کتاب نازل کی ہے اللہ نے کتاب نازل کی ہے اللہ نے تھوڑی تھوڑی تجھ پہ آپ پہ کتابہ کتاب قرآن بالحقی اظہار الحقی علی اسباط الحقی مصد قلعہ بیندئی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں ون ضلع طوراتول یہ دلیل نقلی ہے اور نازل کی ہے اللہ نے تورات اور انجیل من قبل قرآن سے پہلے الناس یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے سارے لوگوں کے لیے یا حدلناس تورات اور انجیل کی صفت ہے اور الناس سے مراد ماحود لوگ ہیں الفلام آہدی ہے اس زمانے کے لوگ یعنی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی وانزل الفرقان اور نازل کی اللہ نے فرق کرنے والی کتاب بین الحق والباطل بعض علما ذکر کرتے ہیں فرقان سے مراد زبور ہے زبور کو مؤخر اس لیے کیا کہ وہ صرف تصویحات پہ مشتمل کتاب تھی ہاں اس میں صرف ایک بشارت تھی محمد الرسول اللہ اور امت محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم یا ہودن حال ہے کتب ثلاثہ سے قرآن تورات اور انجیل اشارہ اس طرف کہ تورات اور انجیل ہدایت تھی اور قرآن بھی ہدایت ہے للناس تورات انجیل میں اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور قرآن میں تا قیام قیامت ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یا ہودن حال ہے قرآن سے تو مختلف معانی الفرقان صفت ہے قرآن کی یا مراد اس سے زبور ہے یا اللہ کی ہر کتاب میں حق اور باطل کا فرق ہوا کرتا ہے اندین کا فروبیات اللہ شدید یہ تخویف ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا اللہ کی آیتوں پہ ان کے لیے ہے عذاب سخت واللہ اللہ عزیز کام اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے عزیز ہے ہر کسی پہ غالب ہے زنتقام بدلہ لینے والا ہے کبھی کوئی طاقت والا تو ہوتا ہے لیکن ہمت والا نہیں ہوتا طاقت ہوتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی تو دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتا اللہ کی طاقت بھی ہے عزیز ہے اور بدلہ بھی لے سکتا ہے زنتقام ہے ان اللہ فلیہ شہ فلردی ولاف اسما یہ دلیل عقلی ہے توحید پر بے شک اللہ لا فا عالیہ ہی شیون نہیں چھپی اللہ پہ کوئی چیز بھی فلار دے نہ زمین میں ولا فی سمائے اور نہ آسمان میں سب کچھ اللہ کے سامنے ظاہر ہے اور اللہ کو معلوم ہے دوسری دلیل عقلی اب ہو اللہ دیسو رکم فلار حامی کئی فیشا یہ اللہ صورت دیتا ہے تجھے ماں کے پیٹ میں کیف شاہ جس طرح کے اللہ چاہے کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کے چہرے کا نقشہ ایک طرح اور کسی کا دوسری طرح کی فشاہ لا الہ اللہ اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے الہ مگر صرف اور صرف ایک اللہ لا اللہ اللہ یہ کل میں توحید قرآن میں سینتیس بار آیا ہے اور اس کے بعد اس کے بارے میں آسان قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو صفت ذکر کی گئی ہو اللہ کی لا کے ساتھ وہ صفت مخلوق سے نفی کی جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ وہ صفت اللہ کے لیے ثابت کی جاتی ہے اب پہلے صفت مصور ذکر کی گئی ہے تو اللہ اللہ اللہ اللہ مصور اللہ مفسرین کہتے ہیں نہیں ہے کوئی مصور شکلیں بنانے والا شکل دینے والا مگر ایک اللہ الہ الَّذِي أَنزَلَ ہو آیا مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ نہ أُمُّ الْكِتَابِ <تصفيق> یہ پہلی سترہ آیتیں پہلے ہی سے کا پہلا باب ہے نا اس میں چھ باتیں ہیں پہلی بات ذکر ہوئی توحید بمائے دلائل دوسری بات ذکر ہوئی نلدی نفروبی آیات اللہ لہم آزاب شدید تخویف اب آیت نمبر ساتھ میں تیسری بات ذکر ہو رہی ہے اس باب کی نسارا کے پہلے شوبہ کا جواب بطور تسلیم پہلا شبہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتب سماویہ میں عبد ابن اللہ کہا گیا ہے تو اس کا تسلیمی جواب یہ ہے بالکل آسمانی کتابوں میں عیسا علیہ السلام کو ابن اللہ کہا گیا ہے لیکن یہاں ابن بمانے محبوب ہے یہ متشابہات میں سے ہے متشابات میں سے ہے جیسے ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں تو عیسا ابن اللہ مانا محبوب ہے اللہ کا کل کتاب من آیا تم محکمات یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب منہ اس کتاب میں سے آیا تم محکمات کچھ آیتیں ہیں محکم اپنے معنی کے اعتبار سے ہن ام ال کی یہ محکمات اصل ہیں کتاب کی وہ اوخروں اے وہ آیا تن اوخر مقدر ہے اس کا دوسری آیتیں ہیں متشاب متشع اب محکمات کسے کہتے ہیں اور محبت شاب کسے کہتے ہیں تو بعض علما نے ذکر کیا ہے محکمات مالا یہ تمل منت طاویل اللہ وجہ واحدہ محکمات وہ آیتے ہیں لاح تمل منت طاویل اللہ وجہ واحدہ جو تعویل کا احتمال نہیں رکھتی مگر صرف ایک معنی ہو جس کا بس ظاہری ٹھیک ٹھاک ولمت ہو مایہ تمل او وہ آیات ہیں جو بہت سی مانے معنوں کی کا احتمال رکھتی ہوں جس میں مرادی معنی کے ساتھ ساتھ غیر مرادی معنی کا احتمال بھی ہو یا محکمات ما و بے نفسی ہی وہ آیتے ہیں جو فلمانہ بے نفسی ہی مستقل ہوں اور متشابہات ما لا بے نفسی ہی اللہ بدی ہی وہ آیتے ہیں جو بے نفسی ہی معنی میں مستقل نہ ہوں ان کا معنی دوسری آیات کے ذریعے معلوم ہو گئے اللہ بردی الغیر یعنی متشابہات اپنے معنی کی وضاحت میں مدلول کی وضاحت میں غیر کو محتاج ہوں یا محکمات ما ہلاحکام الاحکام من الحلال والحرام وہ آیات ہیں جن آیات میں احکام ہوں حلال و حرام کے یہ محکمات ہیں اور متشابہات ماں سوا زال حلال اور حرام کے احکامات کے علاوہ دوسرے مسائل پر مشتمل آیات متشابہات کسی نے تعریف ایسے کی ہے محکمات ما یارف مانا ہوجتن شرعیت محکمات وہ ہیں جس کا معنی معلوم ہو و تکن حجن شرعیتن اور یہ آیتیں ہوں حجت شرعی ولمتی ادری کو علم ہو بن نظری متشابی وہ آیتیں ہیں کہ اس کے علم اور معنی کا ادراک نظر کے ساتھ ہوگا سوچ اور فکر کے ساتھ ہوگا یا محکمات ما اطلاع اللہ علیہ عباد ولمت بحات ما استاثر اللہ بھی ہی محکمات وہ آیات ہیں جس کا مانا اللہ نے اپنے بندوں کو بتایا ہو اور متشابات وہ آیات ہیں جس کا مانا اللہ نے اپنے علم میں چھپایا ہو مخلوق کو نہ بتایا ہو یا محکمات سائر القرانی سائر القرآن سارا قرآن محکم ہے والمتشابہ الحروف المت مقتعات حروف مقطعات متشابہات ہیں یہ توجیحات امام بغوی نے معلوم التنزیل میں کی ہیں سمرقندی نے بحر العلوم میں کی ہیں من ہو آیا تم محکمات ان باز اس کتاب میں سے آیتیں ہیں محکمات ان واضح اور محکم اپنے معنی کے اعتبار سے مدلول کے اعتبار سے ہن ام الک یہ آیت محکمات یہ ام ال کتاب ہیں کتاب کا اصل ہے ام بانے اصل ماں بھی بیٹے کا اصل ہوتی ہے تو محکمات بھی قرآن کا اصل ہے متشابہات کا معنی محکمات کے ذریعے معلوم کیا جائے گا وہ اوخار ہو اے اور دوسری آیتی متشابہات متشابہات ہیں اب یہ متشابہات دو قسم کی ہیں ایک معلوم المانا مجہول المراد مانا تو معلوم ہے مراد مجھول ہے جیسے کل اشین حالی کن اللہ وجہ وجہ اللہ وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے یہ وجہ معلوم المانا ہے اس آیت میں لیکن مجھول المراد ہے یا بل یداہ ہوں معلوم المانا ہے یدا مجھول, مجھول المراد ہے اس آیت میں یا سمستوا الارش استواء معلوم ہے کیف اس کی مجہول ہے دوسری قسم کے متشابہات وہ ہیں جو مجھول المانا مجہول المراد ہوا کرتے ہیں مانا بھی نامعلوم مراد بھی نامعلوم جیسے حروف مقطات الف لامیم وغیرہ فم الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ زیگن ہر چیز وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کگلے ہو زیگا مئی الانحقیم آہل البیداعی جامع البیان والا معنی مانا کرتے ہیں مئی لنان الحقی جن کے دلوں میں حق سے میلان ہو دوسری طرف یعنی باطل کی طرف وہم آہل البید یہ بےدتی ہے تفسیر ابی سعود میں قاضی صاحب مانا کرتے ہیں ام الدین فی قلو بھی ضلع و خروجن عان الحقی جن کے دلوں میں گمراہی کی صفت ہو اور حق سے نکلنے کی صفت ہو فیت تبیون ماتشاب ہم یہ تابے داری کرتے ہیں اس کی جو متشابے ہوں اس کتاب میں سے کتاب ویسے متشابہات کی تابے داری کرتے اور متشابہات کے ذریعے باطل عقائد اور اعمال کا استدلال کرتے ہیں ہر چیز وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کگلے چھو زیر ٹیڑھا پن یہ تابے کرتے ہیں ما تشابہ من ہو اس کی جو متشابہ ہو اس کتاب میں سے کیوں تابے کرتے ہیں متشابہات کی ابتغال الفتن تھی یہ مفول لہو ہے یہ کے لیے تابے کرتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے الفتنہ مانا شرک شرک کو ڈھونڈنے کے لیے اور شرکی عقائد کے اس بات کے لیے و تعویلی ہی تحریفی ہی اعلیٰ مایوری ابن عباس مانا کرتے ہیں اور ڈھونڈنے کے لیے اس کی تحریف کو جو یہ ارادہ رکھتے ہیں باطل عقائد اور باطل اعمال کا متشابہات سے اس اس بات کا تحریفی ہی اعلی مایوری دونا ابن عباس مانا کرتے ہیں یعنی اللہ کی مراد کے خلاف اپنی خواہش کے موافق تعویل کرتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے من اتانی شبرن اطو ات زیران ومن من اطانی زیران الخری یہ حدیث متصوف اس سے استدلال کرتے حلول کا حلول کی عقیدے کا استدلال کرتے حال یہ کہ حدیث سے مراد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور معمور بنا لیتا ہے پھر آزا اس کے ہوتے ہیں اور قانون اللہ کا چلتا ہے فام الدین فیقل ابن ابن جریر لکھتے ہیں تفصیر تبری میں واد آیا وہ انکانت نزلت فیمن زکرنا فنو مانن بہا کل مبتد انفی دین اللہ بید آتن یہ آیت مانا کے اعتبار سے ہر مبتدے کو شامل ہے جو دین اللہ کے دین میں بدعات بناتا ہے اور خطیب شربینی بھی سراج المنیر میں لکھتے ہیں کہ زیغن سے مراد میلانا انحق کل مبتدی جیسے مبتدی ہیں ایف تین النا سا ان دین بلویسی و لوگوں کو ان کے دین سے ہٹاتے ہیں تلبیس اور تشکیق کے ذریعے سنت سے ہٹاتے ہیں بدعات میں مبتلا کرتے ہیں اور سنت اور قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات کو پیدا کرتے ہیں کام الدین عفی قلوب ہم زیغنہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کگلیچ ہو ٹیڑھا پن ہو یہ تابے کرتے ہیں معاون آیات کی تشابہ من ہو جو متشابہ ہوں اس کتاب میں سے تابے کرتے ہیں ابتغال فطنت یہ ڈھونڈنے کے لیے شرک کو و ابتغا تعویلی ہی اور ڈھونڈنے کے لیے غیر مرادی معنیٰ و تشابات کا طویل سے مراد تحریف وماعالم طاویل ہو یہاں تعویل سے مراد صحیح تعویل ہے تعویل صحیحہ صحیح معنی اور نہیں جانتا ان متشابہات کے صحیح معنی کو اللہ مگر صرف اور صرف ایک اللہ جانتا ہے ور راسی خون اب یہ جدا کلام ہے یہ مابعد کلام مستقل ہے ور راسخونہ فلی علم یا قولون منا بلّاہ اور راسقین مضبوط علم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ان متشابہات پہ بھی کل عند اللہ یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں یا شوافے کہتے ہیں کہ وقف علم پہ ہوگا مقصد یہ کہ متشابہات کا معنی اللہ کو بھی معلوم ہے ور راسی خون اور جانتے ہیں اس کے صحیح معنی کو راسیخین فی علم بھی تو یہ سے مستقل کلام ہوگا پھر یہ راسی خون فل علم کہتے ہیں آمنا بھی ہم ایمان لائے ہیں اس پر کل من عند ربنا یہ سب کے سب اگر محکمات ہوں یا متشابہات ہوں یہ سب منا من رب یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں خطیب شربینی صاحب شافی المسلک ہے لیکن وہ انصاف کر رہے ہیں اس مقام پر سراج المنیر میں یہ تحقیق کر کے فرماتے ہیں کہ قول اول بہتر ہے کہ وقف اللہ پہ ہو جائے متشابہات کو جاننے والا صرف ایک اللہ ہے ہاں راسیخون فل کہتے ہیں آمنہ بھی ہم ایمان لائے ہیں بغیر جانتے ہوئے بھی ہم ایمان لائے ہیں تو معنی آیت کا یہ ہوا کہ آہل زیگ ماتشاب ہم کی تابیداری کرتے ہیں امتغال فتنت ابتگا تابی اور راسخون فل علم پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ تفویض متشابہات کی اللہ کی طرف کرتے ہیں بہت انصاف کیا ہے خطیب صاحب نے اب یہاں یہ باس کہ راسیخون فللم سے کہتے ہیں تو خطیب صاحب لکھتے ہیں سراج المنیر میں سئل عن مالک بنیا نسن آنر راسی خینا فللم امام مالک رحم اللہ سے پوچھا گیا تھا راسیخین فل کے بارے میں قال تو امام مالک رحم اللہ نے فرمایا تھا العالم العامل بما علما راسیخین فل علم علم میں مضبوط کون ہے العالم وہ عالم العامل بما عملا جو اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہو یہ راسخ فل علم ہے اس کا علم مضبوط ہے یعنی علم کی مضبوطی عمل سے آتی ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے در منصور میں سیوتی نے بھی یہ ذکر کیا ہے اس سے راج المنیر میں خطیب صاحب نے بھی وکالہ بادفی علم ہی اربات بعض علماء نے ذکر کیا ہے جس کے علم میں چار باتیں ہوں وہ راسخین فل علم ہیں ایک التقوی تقوا و بین اللہ تعالی اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی والی صفت اور رشتہ ہو دوسرا و تواز و بین العباد اس عالم اور بندوں کے درمیان رشتہ توازو والا ہو آجیزی تیسرا و زہ دو بے نہ ہوا دنیا اس عالم کا رشتہ دنیا کے ساتھ زہد اور بے رغبتی والا ہو اور چوتھا ول مجاہد بے نہو اب اس عالم کا رشتہ اپنے آپ کے ساتھ مجاہدے والا ہو تو اللہ کے ساتھ رشتہ بنتا ہے ایمان سے سورتا ہے کامل ہوتا ہے تقوا سے تقوا بے نہ ہو اللہ تعالیٰ معاشرے کی فسادات تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں تو وہ توازو بین بین العباد دنیا پرستی عالم کے لیے زہر قاتل ہے تو وہ زہد و بین نہ دنیا آرام پسندی بھی نقصان ہے تو مجاہدت بے نہ بین ال اور حدیث میں آتا ہے ابو دردار رضی اللہ تعالی ہو نے نبی علیہ السلاۃ سلام سے پوچھا تھا کہ راسخ فل کون ہے ایبر جریر نے تفسیر امت تفاصیر تفسیر تبری میں یہ حدیث نقل کی ہے ابو دردار رضی اللہ تعالی ہو نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ راسخ فل علم کون ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ممبرت یمین و صدا کلسان ہو وستقام بھی ہی قلب ہو و اف بتنو ہو و فرج ہو ظال کر راسخ و فلی علم میں مضبوط عالم وہ ہے جو اپنی قسم میں بری ہوتا ہو قسمیں پوری کرنے والا ہو برت یمین ہو و سد کا لسان ہو اور اس کی زبان سچ بولتی ہو وسطا مبی قلب ہو اور اسی سچ پہ اس کا دل مستقیم ہو و اف بتن و فرجہ و اس کا پیٹ حرام سے خالی ہو اور اس کی شرمگاب بدکاری سے بچی ہو تو فضالے کر راسک ہو فل میں یہ راسک فللم ہے ورا سکھوں نہ فللم یقول منا بھی اور وہ مضبوط علم میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس پر محکمات متشابہات سب پر کل من عند ربنا یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں وما اللہ الباب اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے الباب لب کی جمع ہے خالص عقل کو کہا کرتے ہیں یہ الباب کون ہیں سور زمر کی اٹھارہ نمبر آیت میں بش شرعی باد سور ظمر دیکھے آیت نمبر اٹھارہ <coughs> فبشر عباد الدین استم یون القولہ فیط میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے اللہ ددین استم وہ بندے جو سنتے ہیں اللہ کی بات فیط طبی تو اس کے بہترین بہترین احکام کی تابیداری کرتے ہیں هم اللہ و هم اولو الالباب یہ لوگ ہدایت دی ہے ان کو اللہ نے اور یہی ہیں عقل والے عقل والے یہی ہیں سورہ سات کی انتیس نمبر آیت میں بھی فرمایا کتاب انہو لیکا مبارک انلیت دبرو آیاتی ہی ولیت زکر اول جو اللہ کی آیتوں میں تدبر کرتے ہیں اور اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں وہی الباب ہیں آل عمران کے آخر میں پھر تعریف ہو رہی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف فل ون نہاری لا آیا تلی الباب یہ الباب کون ہیں اللہ دین اسکرون اللہ حقیام ونو بیم سُبْحَانَكَ فَقِنَا اور النَّارِ یہ باب ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سے رابطے میں ہوتے ہیں یہ عقل مند ہے اب چوتھی بات تعلیم لدوائند عرودی شبھات جب اعتراضات چل رہے ہوں منقرین کی طرف سے وسوسے سے آ رہے ہوں شیاطین کی طرف سے تو تمہیں استقامت کی دعا کرنی چاہیے ربنا لا تزی قلوبنا بنا اہل زیگ کے سہارے اپنے باطل عقائد اور اعمال کی تشہیر کر رہے ہیں تو اللہ سے مانگو اللہ ہمیں اہل زیغ سے بچا ربنا لا تزی قلوبنا اے ہمارے رب مت ٹیڑا کر ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر بعد زادئی تنا اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی ہے ہمیں یہ دعا ہے راشی فل علم کی وہ حب لام کا رحما اور بخش دے ہم کو اپنی طرف سے رحمت رحمت سے مراد کیا ہے ات توفیق و لسو عال الحق یہاں مرادی ہے ات لسباتی لس الحق اللہ حق پہ قائم دائم رہنے کی توفیق تا کر ان کا انتل بے شک تو خاص تو ہی بخشنے والا ہے وہاب ہبہ کسے کہتے وہاب الحیب تو خالی عن العوازی ولاغرازی ہیبا اس عتیے کو کہتے ہیں جو عوض اور دوسرے دنیاوی اغراض سے پاک کیا جائے جو عطیہ اسے ہیبا کہتے بے لالچ کسی کو کچھ دینا وہ حافی صفت اللہ انتی کل دن ان اعلی قدری استحقاقی ہی تفصیر خاضر نے معنی کیا ہے اللہ کی صفت میں وہاب کا معنی یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے ہر کسی کو اس کے حق کے مطابق اس کی لیاقت کے مطابق بلا عوض بے شک تو خاص تو بخشنے والا ہے حدیث میں بھی دعائیں آتی ہے استقامت کی اللہم یا مقلب القلوب سبت کلبی اعلیٰ دینک ویا مصرف القلوبی شرف کلوی اعلیٰ تعطق <تَعَاتِك> اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے دین پر اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط کر دے اپنی تعت پر پھیر دے اپنی تعت کی طرف ایک حدیث میں آتا ہے استقامت کی دعا اللہ معنی اعلیٰ ذکری کا وہ شکری اے اللہ میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں تیرے ذکر کے وسیلے اور تیرے شکر کے وسیلے اور تیری بہترین عبادت کے وسیلے یہ دعا بھی استقامت کی ہے ربنا اور اے ہمارے رب یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا لیمن لام بمانے فی ہے لیکن فی کی جگہ لام لایا گیا علماء فرماتے ہیں اللہ اپنی کتاب پہ خوب سمجھتا ہے لیکن حکمت یہ نظر آ رہی ہے کہ فی بھی ظرف تھا یوم بھی ظرف تھا تو فی یومن میں اجتماعی ظرفین ہوتا تو فی کو لام کی جگہ بدل دیا کہ ظرفین کا اجتماع نہ ہو ربنا اے ہمارے رب ان کا جامع ل... جامع النا سیلی مل رے بفی یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کا اس دن میں اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ان اللہ لا يخلف المیاد بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کا میاد مصدر میمی ہے بمانے وعدہ اب پانچویں بات ذکر ہو رہی ہے آیت نمبر دس میں یاد رکھنا مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکیں گے توحید کا انکار کرتے ہو تو مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے بچ نہیں سکو گے کیونکہ یہ انکار اور اعراض اللہ کے قانون اور کتاب سے تم مال اولاد کی محبت میں کر رہے ہو تو سنو ان لدین کفرولن تغنیان ولا اولاد ہم مین اللہ ہی شع بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنیان ام عالحم فائدہ نہیں دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے شے ان ذرابر ذرہ بر فائدہ نہیں دیں گے بچائیں ان نہیں ان کو ولا کہ ہم وقوار اور یہ لوگ یہی ہیں ایندن آگ کا یہ آگ کا ہیں ہے کدابیالی فراون کاف صفت ہے مصدر محظوفہ کی اے دابو فی الانکاری انکاری کدابیالی فراون مبتدہ مقدر ہے دا بمفل انکاری حال ان کا انکار میں جیسے حال فرونیوں کا تھا اور یا یہ وقوت کے ساتھ متعلق ہے اے تو قیدو النار کدابی علی فرعون جلائی جائے گی ان پراگ جیسے فرونیوں کی طرح والذین من قبلی ہم اور ان لوگوں کی طرح جو فرونیوں سے پہلے تھے کذبوا زبو بھی آیا انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو تو فاقد اللہ بھی ہم پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے واللہ شدید العقاب اور اللہ سخذاب والا ہے کلینہ کفرو ستغلبونا و تشرون الى جہنم یہ تخویف اخروی ہے کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے ستغلبون جلدی ہے کہ مغلوب کر دیے جاؤ گے و تشرون ال جہنم اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف جہنم کو جہنم اس لیے کہتے ہیں منل جہنام البیر ال عامی کا مدارک میں امنان نصفی نے کہا جہنام اسمیق اور گہرے کوے کو کہتے ہیں جس کا تل معلوم نہیں ہو رہا بہت دور ہو جور کوے جہنام تو جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف وب سلم اور بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم قد کا نل کم آیتن فیفیت نل تقتا دنیاوی کا نمونہ یقیناً تھا تمہارے لیے دلیل نشانی بدر کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے یہ ست لبون کی دلیل بیان ہو رہی ہے تین سو تیرہ صحابہ تھے ہزار کافروں کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی قد کا نل کم آیتن تھا تمہارے لیے نمونہ اللہ کی قدرت کافی فیت یعنی ان دو گروہوں میں التق جو آمنے سامنے ہوئے تھے فیتن تو کا تلوفی سبیل اللہ ایک گروہ تھا جو جہاد کر رہا تھا اللہ کی راہ میں وہ اخرا کا دوسرا گروہ تھا کافر تو فی تلوفی اللہ صحابہ کی شان صحابہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے یراؤنا ہم مسل آئین دیکھ رہے تھے یہ دینوں ایک دوسرے کو اپنے سے دو چند ظاہری آنکھ کے ساتھ یارونا میں ضمیر مستطر ہے فائل کا اور ہم ضمیر مفرول کا تو ان ضمائر میں دو احتمالات ہیں ایک یہ کہ یارونا کی ضمیر فائل مسلمانوں کی طرف راجے ہے اور ضمیر مفرول کی ہم کافروں کو راجے ہے تو یہ ہم مسلے ہم دیکھ رہے تھے یہ مسلمان کافروں کو مسلح ہم اپنے سے دو چندرا یل آئنی ظاہری آنکھ کے ساتھ آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ یا فائل کی ضمیر کافروں کی طرف راجی ہے اور ہم ضمیر مفرول کی مسلمانوں کے طرف راجی ہے تو یہ ہم دیکھ رہے تھے یہ کافر مسلمانوں کو مسلح ہم اپنے سے دو چند رائل آئینی ظاہری آنکھ کے دیکھنے کے ساتھ تو مانا یہ مسلمانوں کو کافر اور کافروں کو مسلمان دو چند نظر آئے اور یہ ایک دوسرے کو دو چند دیکھنے والے تھے اپنے سے کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کو جب کافر دو چند نظر آئے تو ان کا حوصلہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا کہ زیادہ ہیں تو زیادہ کے سر قلم کر دیں گے نا اچھا ہوا کیونکہ مسلمان کی نظر تو اسباب اور اعتماد اور مادیات اور افراد پہ نہیں ہوا کرتی وہ تو اللہ کی نصرت پہ اعتماد اور توقل کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کو جب کافر زیادہ نظر آئے تو ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے بلکہ بڑے زیادہ ہیں تو اللہ کی امداد ہوگی اللہ ہمیں توفیق دے گا زیادہوں کو قتل کریں گے اور کافروں کی نظر تو ساری افراد اور مادیات اور ظاہری اسباب پہ ہوا کرتی ہے انہیں مسلمان زیادہ نظر آئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور جنگ آدھی جنگ تو حوصلے سے جیتی جاتی ہے یہاں یرو مثلہم مسلے ہمرایل عین ذکر کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 43 دیکھیں ذرا سورہ انفال تریالیس نمبر آئے تھورٹی تھری دسویں پارے کا پہلا صفحہ ایزیوری کام اللہ فی منامک کا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازاتم فی تم فلمری اللہ سلمہ یاد کرو کہ دکھایا تھا تجھ کو اللہ نے یہ کافر دکھائے تھے تیری خو... نیند میں کلیلً تھوڑے تو یہاں کلیلن کہا اور وہاں زیادہ کا اصل میں دو حالتیں ہیں ایک ابتدائی اور دوسری انتہائی ابتدائی حالت میں تھوڑے دکھائے گئے کہ جنگ ہو جائے شروع جب جنگ شروع ہوئی تو فرشتے آئے صحابہ کی نصرت کے لیے تو اسی لیے صحابہ کافروں کو زیادہ دکھائی دیے گئے تو ابتدائی حالت میں تھوڑے اور انتہائی حالت میں زیادہ دکھائے گئے تھے سمجھ میں آ رہی ہے بات یرون صلیم رای العینی دیکھتے تھے یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے سے دو چند رای العین دیکھنا ظاہری آنگ کے ساتھ ولہ ہوئی بنسری معیش اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی امداد سے جسے چاہے ان نفیز علی کل عبرت اللہ یقیناً اس میں خامخا عبرت ہے عبرت قیاس ان کی حالت پہ اپنے آپ کو قیاس کر دو لیل ابسار یہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے افسار جمع ہے بصیرت کی بصیرت بمانے عقل دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں زوین للناس حب شہواتی من نسائی و البنینا ولقناطی من منظبی و والخیل ول والانعام مسمتی زین الناس خوبصورت کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے حب شاہواتی محبت شہوانی چیزوں کی یہ بیان ہے دنیا کی حقارت کا اور پہلے باب کی آخری اور چھٹی بات ہے تخویف ہے اور تزید من دنیا ہے ترغیب الخرت ہے خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے حب شاہواتے محبت شہوانی چیزوں کی میننسائے عورتوں میں سے شہوات میں سے سب سے پہلے عورتیں نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا ما رک تو بادی فتن تنیا ادر من میننسائے میں اپنے بات اتنا زرناک فتنہ نہیں چھوڑ رہا ماں ترک تو بعد ہی نہیں چھوڑا میں نے اپنے بعد کسی فتنے کو ہی آدر الرجالی جو بہت زرناک ہو مردوں کے لیے من النساء عورتوں سے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ فتنوں میں سے عورتوں کا فتنہ ہے اور حدیث میں سے النساء حبائل الشیطان کہا گیا ہے یہ شیطان کی رسیاں ہیں شیطان کا جال ہے شیطان ان کے ذریعے مردوں کو گھیرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المر اتویدہ خراجت ممبئی تہائی اس تشرفا شیطان عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کے لیے اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے تو منن النساء یہاں یہ بات بھی یاد کر لیجئے کہ جن علماء نے علمی ترقی کی ہے تو ان کی ترقی کے لیے اسباب میں سے سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ علماء اپنے اہل و عیال سے جدا ہونے والے ہوں تو یہ علم میں ترقی کریں گے ولبنینا اور بیٹے دیکھے نساء اور بنین کو ذکر کیا کیونکہ فتنے دو قسم کے ہیں نساء کو مقدم کیا فتنے دو قسم کے ایک فتنا المال اور دوسرا فتنا قتل رحم مال کا فتنہ عورتوں کی وجہ سے آتا ہے بنین کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ عورتیں بے جا مطالبات کرتی ہیں اپنے خاوندوں سے تو خاون مال کو حلال نہ ہو سکے تو حرام طریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر قط یرحام رشتوں کو توڑنا انسانی حقوق کو پائمال کرنا یہ بھی انہیں نساء اور بنین کی وجہ سے آ جاتا ہے تو اسی لیے ان کو مقدم کیا کہ یہ تمام فتنوں کی جڑ ہے زئی نہ سے شہوات خوبصورت کی گئی ہیں لوگوں کے لیے محبت شہوانی چیزوں کی منن نسائی عورتوں سے ولبنینا اور بیٹوں سے ولقناطیر المقرتی اور خزانے مقنطرتی جمع کیے گئے قناطیر المقنترا درقت رکھے گئے خزانے شاہ صاحب نے مانا کیا ہے شاہ عبد العزیز نے کناتی وہ ڈھیر جوڑے ہوئے ڈھیر جوڑے ہوئے یہ پیسے جمع کرتے ہیں تو اس کے بنڈل بنا دیتے ہیں اسے کناطیر ڈھیر جوڑے ہوئے منزاحبی سونے کے اور چاندی کے خیل مساتی اور گھوڑے نشاندار مہر زدہ نشاندار گھوڑے نشان ہوا کرتے تھے ان پہ ولا نام اور جانور والحرس اور فصل جب پہلے اسے کو درس کے لیاؤ کہتے یار شادی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کوئی نوکری وکری ڈھونڈ لے کاروبار کی شادی اچھی جگہ میں ہو جائے پھر درس میں آئیں گے جب شادی کر لے آئے درس کے لیے کیوں نہیں آتے بیوی اکیلی ہوتی ہے اللہ کوئی اولاد دے دے تو پھر آئیں گے ول بنین دوسرا جب بچہ ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں آتے یار اس بچوں کے اولاد کی مستقبل کے لیے تھوڑی محنت کرنی چاہیے کچھ جمع کرنا چاہیے ولقناتی المقنطرہ مقن تو پھر روزانہ بیوی بی کی فرمائش آج میرے لیے بالیاں لاؤ اور انگوٹھی لاؤ من زاحبی ولفتی پھر کہو جناب درس کے لیے کیوں نہیں آتے سواری نہیں ہے موٹر سائیکل خرید لوں ولخیل تو آؤں گا والخیل مسو متی موٹر سائیکل بھی خرید لی سواری بھی مل گئی اب کیوں نہیں آتے دودھ لانے والا کوئی نہیں ہوتا کوئی ایک گائے لے لوں نہ کہیں تو پھر آؤں گا تو پھر غم ند داری بوز خر گائے لے لی تو اب اس کے لیے گھاس کا بندوبست کرنا چاہیے تو کہیں کوئی کھیت ویت گھاس کے لیے گائے کے چارے کے لیے ہونا چاہیے والحرس تو جب کھیتی باڑی شروع کر دی تو پھر نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم یہ زمیندار ٹھول عمر پراپرٹی کی کھڑ پڑ تیرش ذالی کمتل حیاتی دنیا یہ متا ہے یہ متا ہے ایک صوفی سے کسی نے پوچھا تھا قرآن نے اولاد کو فتنہ کیوں کہا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا نا فتنونہ وئی ماتو ہزنون اولاد اس لیے فتنہ ہے کہ اگر زندہ رہیں تو کچھ نہ کچھ غم اور فکر ہوتا ہے کبھی کپڑے اور کبھی دوائی اور کبھی کتاب اور کبھی فیس اور کبھی ڈاکٹر اور کبھی اور وہ ان تو حزنون اگر مر جائیں تو بہت بڑا غم ہے اولاد کا غم بہت بڑا ہوتا ہے ظال کا متا الحیات دنیا یہ متا ہے دنیا کی زندگی کی متا کسے کہتے ہیں نظم الدرر میں بکائی نے لکھا ہے ول متا مال سلح بکاؤن ہوفی نفسی خسی سن خسا ستل جی فتی متا اس کو کہتے ہیں جس کے لیے نہ ہو ہوا فی نفسی خسیص یہ فی افسی خسیس ہو معمولی چیز خصاست الجیفت یہ جیسے مردار کی خصاست کی طرح نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اد دنیا جیفتن فطالبها بہا کے دنیا مردار ہے اس کے طلبگار کتے ہیں مردار کے پیچھے تو کتے ہی بھاگتے ہیں ظال کا مطا الحیاتی دنیا یہ متا ہے چکھنا ہے دنیا کی زندگی کا حسن اللہ حسن الم اور اللہ صلی اللہ کے پاس ہے بہت بہترین معاب ٹھکانا قلبی حکم بھی خیرمن ظالکم کہہ دیجئے آیا میں خبر دے دوں تمہیں بھی خیرمن ظالکم ان اچھی چیزوں کا ان چیزوں سے علماء لکھتے ہیں اس آیت میں اللہ نے ساری نعمتوں کو جمع کر دیا قل اور انبی کہہ دیجئے آیا خبر دے دوں میں تجھے بھی خیر ذالکم اچھی چیز کی ان چیزوں سے تمہاری للدینت تقا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود کو بچایا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سے ان دربی ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہوں گی بہتی ہوں گی ان جنتوں کے نیچے نہریں ہمیشہ ہوں گے اس میں وزواجمتحرتن اور بیویاں پاک پاک و من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے وال بصیرم بل اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کا اے جمع اللہ بین عامل ادنا ول اوسطی ول اعلی اسکایت میں اللہ نے ادنا اوسط اور اعلیٰ تین قسم کی نعمتیں ذکر کر دی ادنا نعمت ازواج التحرا اوسط درمیانی نعمت جنات ان تجریم ان تحتیل انہار اور اعلی نعمت و رضوان من اللہ اکبر رضوان من اللہ اللہ کو وہ بندے اللہ کے جو کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب اننا مننا یقینا ہم ایمان لے آئے ہیں فخر لنا ذنوبنا بنا تو بخشش کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی وکینہ آزابنار اور بچا دے ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے اسابرینہ وہ صبر کرنے والے ہیں و اور سچے ہیں ولقانی اور آجیزی کرنے والے ہیں ول اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والے ہیں ول مستفرینہ اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں سہری کے وقت لوگ سو رہے ہیں اور یہ اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لات کو اکیسمن کا یونادی وان تنا اے بیٹے مرغا تجھ سے زیادہ اکیس اور شیار نہ بن جائے کہ وہ مرغا رات کو اٹھ کر یونادی لیلن اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تصویح بیان کرتا ہے وان تنائی اور تو سو رہا ہے تو فجر کی آزان میں ایک کلمے کا اضافہ ہے اصلا تو خیرم مننعم السلا تو خیرم مننعم نماز بہتر ہے نیند سے کیوں اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے اور نیند غفلت ہے تو نماز بہتر ہے نیند سے نماز اولیاء کا کام ہے نیند تو سب لوگ کرتے ہیں نماز تو انسانیت ہے نیند تو حیوانات بھی کرتے ہیں نماز کا بدلہ اونچا ہے نیند کا بدلہ نیند کا انجام خراب ہوا کرتا ہے تو اس لیے السلاۃ من خیرمن النعم شہید اللہ علو بیان کرتا ہے اللہ اب یہ دلیل وہی ہے دوسرا باب شروع ہو گیا پہلا باب ختم ہو گیا اس میں چھ باتیں تھی پہلی بات اللہ کی توحید کا اس بات بلا دلہ اب یہاں دوسرے باب میں بھی چھ باتیں ہیں پہلی بات اللہ کی توحید کا اس بات بلا دلہ ہے یہ باب آیت نمبر پچیس تک ہے شہادت کرتا ہے اللہ تو اللہ کو شہادت کی کیا ضرورت اللہ کا فیصلہ کون کر رہا ہے کس قاضی اور کس جج کی عدالت میں اللہ شہادت دے رہا ہے خازن والے لکھتے ہیں الشہادت اللازم زم امام بغوی بھی معالم التنزیل میں لکھتے ہیں بین اللہ ہو ماوردی بھی ان نقت و میں کہتے ہیں بین اللہ ہو خطیب شیربینی بھی سراج المنیر میں کہتے بین علی خلقی بد شہادت کا مانا یہ اللہ اپنی مخلوق کے لیے بیان فرماتا ہے دلائل کے ساتھ شہید اللہ یہ اللہ کا بیان دلیل وہی ہے توحید پر شہید اللہ بیان کرتا ہے اللہ دلائل کے ساتھ اپنی مخلوق کے لیے لا الہ اللہ اللہ کہ بات یہ ہے شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ ول یہ بیان ملائک بھی کرتے ہیں سانین کیونکہ پیغام لانے والے لا الہ الا اللہ کا ملائک ہے وعلم اور علم والے بھی یہ گواہی کرتے ہیں یہ دلیل نقلی ہوئی ملائک اور علو العلم سے سال سن العلم کا ذکر کیونکہ ان اوللم نے اللہ کا پیغام وحی حاصل کیا اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ اور ملائکہ کی گواہی کے ساتھ اولو العلم کی گواہی کو ذکر کیا اسی لیے علماء تفسیر اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ جتنی فضیلت اولو العلم کی اس آیت میں ذکر کی گئی ہے اتنی فضیلت قرآن میں دوسرے کسی مقام پہ نہیں ہے کہ اللہ نے اولو العلم کو ملائکہ کے ساتھ اپنے توحید کی گواہی میں ذکر کر دیا شہید اللہ بیان فرماتا ہے اللہ ان لا الا اللہ ہو کہ شان یہ ہے بات کی کہ نہیں ہے کوئی اللہ مگر ایک اللہ ولمک تو یہ بیان ملائک بھی کرتے ہیں وہلم اور علم والے بھی کرتے ہیں العلم کی تین صفات یاد رکھنا حق پرس علماء کی ایک صفت ننگی توحید بیان کرنا صاف ستھرا مسئلہ بیان کرنا تسلط فی مسائل فتح کہ اچھا پوچھا مسئلہ بیان کرنا شب شب نہ کرنا جو گول مول کر کے بیان کرتے ہیں وہ حق پرس علماء نہیں ہوتے دوسرا حق پرس علماء کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یاد رکھنا لا خاف علامت امن کسی جہان کی کسی مخلوق کی پرواہ نہیں کرتے جو کچھ کہنا ہے جس نے کہنا ہے کہتے رہیں ہم تو اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور تیسری بات یاد رکھنا اولو العلم کی الدین ہم یو وا دو حق پرس علماء وہ ہیں جو اپنے مابین ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں تو صاف ستھرا مسئلہ بیان کرنا تسلط فی المسائل لائقافون علومت للائم یو آاد نفیما بین ہم یہ تین صفات ہیں حق پر سولاما کی ہمارے استازوں کے استاز ان کے استاز رئیس المفسرین حسین علی الوانی اور ان کے استاذ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے گنگوہی صاحب کے پیر تھے مرشد تھے مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو مرید تو اپنے احوال اپنے پیر کے سامنے بیان کیا کرتے ہیں کہ سلوک اور اصلاح کے شعبے میں آسانی ہو مشورے پیر صاحب سے لیا کرتے ہیں تو گنگوہی صاحب کے مکتوبات میں ایک مکتوب جو کہ مہاجر مکی صاحب کو لکھا تھا خط اپنے احوال کو ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حضرت اللہ نے مجھ پہ تین بڑی بڑی نعمتیں کر دی ہیں ایک اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان یہ کیا کہ میرے لیے تاعت کو آسان فرما دیا لوگوں کے لیے مشکل ہوا کرتا ہے کان نامہ یسا عدف دین کا کام قرآن کا درس اللہ کی عبادت اتنی مشکل جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل کام ہے اللہ نے میرے لیے آسان فرما دیا مجھے کوئی مشکل نہیں تعات میرے لیے آسان ہو گئی بہت بڑی بات ہے علم نشر کا دوسرا عظیم احسان اللہ نے مجھ پہ یہ کیا کہ میری نظر اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف پھر گئی کوئی میری صفت اور تعریف کرے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی کوئی میری مذمت اور تنخیص کرے تو مجھے کوئی گیلہ اور شکوہ نہیں ہوتا میری توجہ صرف اللہ کی طرف کسی کی تعریف کرنے پہ میں خوش نہیں ہوتا کسی کی تنخیص کرنے پہ مجھے کوئی ملال نہیں ہوتا میری توجہ اللہ کی طرف ہے کہ اللہ راضی ہو جائے بہت بڑی بات ہے تیسرا عظیم احسان اللہ نے یہ کیا کہ مجھے بہت بہترین رفقا اور تلامز اللہ نے دیے مجھے انور شاہ کشمیری کی طرح محد اشرف علی تھانوی کی طرح صوفی اور فقی اللہ نے مجھے مفتی کفایت اللہ کی طرح فقی اور مشتد اشتہاد کے درجے پہ فقی دیا مولانا حسین علی کی طرح محد مفسر دیا اللہ مولا نے اس الیاس کی طرح مبلغ دیا کیا بڑے بڑے لوگ تھے کیا بڑے بڑے لوگ تھے یہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا وہلمی کا امم بال اور علم والے کا امم یہ حال ہے کھڑی ہے یہ گواہی بال انصاف کے ساتھ یا حال ہے لفظ اللہ سے اے تد مصنوعاتی حالم من اللہ اللہ کھڑا ہے اپنی مخلوق کی تدبیر کے لیے انصاف کے ساتھ اہل معنی کہتے ہیں اے مدبر رازق مجازی بلا مالک الکشف اور یہ پہلا حوالہ سراج المنیر کا تھا بے تدبیر مصنوعاتی ہی حالم من اللہ یا مقیمن للعدل کھڑا ہے اللہ انصاف کے ساتھ فی ما یقسم من الارزاق ول آجالی و یوسیبو و یو امام نصفی حنفی مدارک میں کہتے ہیں کھڑا ہے اللہ انصاف کے ساتھ یہ دلیل عقلی بھی ہوئی یا کھڑی ہے یہ گواہی انصاف پر یہ گواہی لا الا اللہ کی لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم, هو العزیز الحکیم یہ سمارا ہو گیا دلائل کا نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر ایک اللہ یہ اللہ غالب ہے ہر کسی پر الحکیم حکمتوں والا ہے غالب بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے یہاں پہ علماء تفسیر نے بہترین کلام کیا ہے علم اور اہل علم کی فضیلت پر علم اور اہل علم کی فضیلت پر بہت بہترین کلام ہوا ہے اول العلم کہ اللہ نے اوللم کو اپنی توحید پہ گواہ بنا دیا اپنی توحید پہ گواہ بنا دیا اندین عند اللہ السلام اس باب کی دوسری بات نصارہ کے تیسرے شبہ کا جواب تیسرا شبہ تھا نصارہ کا مقبول دین نصرانیت ہے تو جواب اندین آئند اللہ بے شک دین مرضی اور مقبول اللہ کے ہاں وہ دین اسلام ہے امام راضی لکھتے ہیں اندین عند اللہ علیہ السلام الدین المرضی عند اللہ الاسلام اخلاص الدینی ولاقید اللہ شہادت اللہ اللہ وہ دین مرضی اور پسند اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور اخلاص دین اور عقیدے میں ایک اللہ کے لیے وہ گواہی ہے لا الہ الا اللہ کی وہ مخت الف دینو یہ نصارہ کے پہلے شبح کا دوسرا جواب ہو رہا ہے پہلا شبہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا تو جواب یہ دس من البغات ہے تحریف اللہ کی کتابوں میں تم لوگوں نے کیا تھا وہ مختلف اللہ دینو اور اختلاف نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اللہ دا جا مگر بعد اس کے کیا آ گیا تھا ان کے پاس علم بغم بین مف اللہ ہے اختلافہ کے لیے یہ اختلاف انہوں نے کیا تھا زد زدائی کی وجہ سے اپنے درمیان اختلاف کرنے والے اوت الکتاب اختلاف کا وقت بعد ما جا العلم اختلاف کی وجہ بغ بینہم تین باتیں ذکر ہو گئیں ومئی اکفر بھی آیات اللہ ہے اور جس کسی نے انکار کیا اللہ کی آیت اسے فعن اللہ سری الْحِسَابِ پس یقیناً اللہ جلد حساب والا ہے اب تیسری بات صدق و صداقت الرسول و صلی اللہ علیہ وسلم فن کا اگر یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ کے ساتھ فقل تو کہہ دیجیے اسلم تو وجھی میں نے رکھ دیا اپنی ذات کو اللہ کے سامنے تابع کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے میں نے اللہ کے تابے کر دیا اپنے آپ کو اسلم تو میں نے تابع کر دیا تسلیم کر دیا وجیا اپنی ذات کو لہ ایک ایک اللہ کے ومان تبانی اور جو میرے تابع دار ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنا دیا وقل الدینہ اوت الکتاب اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو دی گئی ہے کتاب العمی اور امیوں کو بھی کہہ دیجئے آسلم تم آیا تم لوگوں نے اپنے گردن رکھ دی ہے اللہ کے قانون کے لیے تم تابے ہوتے ہو اللہ کے قانون کے فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر یہ لوگ بھی تابے ہو گئے اسلم تم استفام طلب کے لیے ہے ترغیب کے لیے اسلموں فَإِنْ أَسْلَمُوا اگر یہ لوگ تابع ہو گئے اللہ کے قانون کے اللہ کی کتاب کے اللہ کے دین کے فقد و تو یقیناً یہ ہدایت پا لیں گے انحصار ہدایت کا اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم ہونے میں ہے وعین طول اگر یہ لوگ پھر گئے تو فعین نما کل عن تسلیم تو یقینا آپ پر پہنچانا ہے حق کا اللہ بسیرم بال اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو اب چوتھی بات اس باب کی اہل کتاب کی خباصت اور تشدح ہے حق پرستوں کو ترغیب توحید کی ان اللہ دین ایک فرون بھی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو انکار ان کرتے اللہ ہیں اللہ کی آیا تو سی ویک طلون غیر حق اور قتل کرتے ہیں انبیاء کے کو بغیر کسی جرم کے بغیر حق انبیاء کا تو کوئی جرم ہوتا ہی نہیں ہے بے جرم بنی اسرائیل کے پاس ایک دن میں تریالیس انبیائے تھے ایک روایت میں آتا ہے تریالیس انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا دوسرے دن ان انبیاء کے اتباع سو سے زیادہ آئے ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا وَيَقْتُلُونَ ال بِغَيْرِ نبی غیر حقین و قتل کرتے ہیں تھے یہ قتل کرتے ہیں ہم بیا کو بغیر کسی جرم کی وقت الدین یا مرون بل اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو امر کرتے ہیں انصاف کا بالقست توحید کا سمت الدور میں حضرت شیخ القران رحم اللہ نے لکھا ا ترغیب بن قتل حملہ رحمان زالی کا ان ال اقدام و ان القدام ابھی منسنت لمبیا <الْأَنْبِيَا> ترغیب ہے کہ ان کا انبیاء کو قتل کرنا انبیاء کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے سبب نہیں بنا اور اپنی مشن پہ قائم دائم رہنا منسلنت لمبیا ہے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے لیکن مسئلہ تو نہیں چھوڑیں گے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اللہ ن یا مرو ن بل اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کو حکم کرتے ہیں انصاف کا بال قسط مراد کیا ہے الامرو بل معروفی ون انل منکر سراج اور عام مفسرین ذکر کرتے ہیں توحید قتل کرتے ہیں یہ ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ان کو انصاف کا ان توحید کا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے ہیں بغیر حق بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں بغیر حق صغیرم ولا قبیر لافی نفس امر ولافی اعتقادی ہم کوئی جرم بھی نہیں تھا نہ چھوٹا نہ بڑا نہ نفس الامر میں اور نہ ان کے خیال میں کوئی جرم نہیں بغیر جرم کے قتل کرتے ہیں ان لوگوں تھے جو ان کو حکم کرتے ہیں بل قسط انصاف کا من سے لوگوں میں سے فبشرهم ہوں بھی ن علیم تو خوشخبری دے دیں ان کو دردناک آزاب کی الائی کل لدینہ حبی تا معلوم پھر دنیا والا یہ وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں دنیا میں برباد ہو گئے بے الوجود آخرت میں برباد ہو گئے بے اعتبار بار ثواب و مالحم مناسرین اور نہیں ہو گئے ان کے لیے کوئی امدادی الم تر اللہ ددین او تو نصیب الکتاب یہ پانچویں بات یہ اہل کتاب خباصت اعراز ان کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنا آیا تو نہیں دیکھتا ان لوگوں کو او تو نصیب منل الكتاب جن کو دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے پہلے اوت کتاب کہا یہاں او تو نصیب من الكتاب وہاں بڑے علماء ان کے مراد تھے یہاں چھوٹے مولوی اور خنان مراد ہے یدعنا کتاب اللہ ان کو دی دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف لیا حکومہ اس لیے کہ یہ کتاب فیصلہ کر لے ان کے درمیان سما یتول منہم تو پھر منہ پھیرتے ہیں گروئن میں سے وہم رضون اور یہ ہیں ہمیشہ اعراض کرنے والے یول فریق اے ارو اصب بڑے وہم و رضون اے التبا یا یتول عن دائی وہم اوریزون عما دا دائی سے بھی منہ پھیرتے ہیں اور دعوت سے مسئلے سے بھی منہ پھیرتے ہیں موریزون میں اشارہ اس کی طرف ہوا یہ عن آنت دائیا تولہ اس وقت دائی کی دعوت سے منہ پھیر لیتے وہ ہوں موریزون موریزون بطور صفت استمرار اور دوام کی طرف اشارہ یہ ہمیشہ منہ پھیرنے والے ہیں حق سے ذال کبھی نار اللہ ممادہ یہ اس وجہ سے کہ کہتے ہیں یہ کہ ہرگز نہیں پہنچے گی میں ہم کو آگ مگر کچھ دن شمار کے گنتی کے وغیرہ فی دینا کانوں یہ دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں اس نے کہ یہ ہے جھوٹ بنانے والے فقی فیضا جما ملارے یہ تخویف اخروی ہے اس باب کی آخری بات فقیفہ تو کیا حال ہو گئی دا جمانہ ہم جب جمع کر دیں گے ہم ان کو لی یومن اے فی یومن اس دن میں لارے بفی کہ جس دن کے واقع جس دن میں شک نہیں ہے وہ وفیت کلفسما کا ثبت اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک نفس کو اس کا جو اس نے کیا ہے وہ ہم لزلمون اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی اب یہاں سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے اس میں بھی چھ باتیں ہیں پہلی بات اللہ کی توحید کا اس بات بلا دلہ اول اللہ ہما مالکل ملک کہہ اے میرے ہمارے اللہ تو مالک ہے سارے اختیارات کا مالک الملک اللہ ہما بعض علماء کہتے ہیں بلکہ عموماً یا اللہ سے اس کا معنی ہے اصل میں یا اللہ تھا تو یا حرف ندا کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مشدت لایا گیا ہے لیکن ہمارے بعض مشائق اس کو مرجوح کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں کیوں اس لیے کہ یہ حرف ندا کی جگہ اے وزمی مشدد آنا اس کی نظیر کہاں کہیں عربی میں ملتی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یا اللہ سے بنا ہے تو یا حرف ندا کلمے کے اول میں حزف ہوا اور اس کا عوض میم مشدد کلمے کے آخر میں آ گیا اللہ تو حذف جس جگہ ہوتا ہے عوض تو اسی جگہ آنا چاہیے نا. تو امام فرہ جو امام محمد رحمہ اللہ کے بھانجے ہیں فرا نح کے بڑے امام ہے وہ امام فرا فرماتے ہیں اصل میں یہ میم مشدد یہ تعبیر ہے انسان کی حالت سے میم حروف شفویہ میں سے ہے ہنٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے اور اس میں تشدید کی وجہ سے ان ہونٹوں میں اتصال شدیدہ آ جاتا ہے اللہ تو یہ ایک حالت سے تعبیر کی جا رہی ہے اس حرف کے ذریعے اے اللہ میں نے سارے در درگاہوں کو چھوڑ دیا صرف تیرے در پہ آیا تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں سب کو چھوڑ کے تیرے قریب اور تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں اللہ قل اللہ ہما کہہ دیجیے میرے اللہ میں نے سارے دروں کو چھوڑ کے ایک تیرے در کو پکڑ لیا مالک الملک تو مالک ہے سارے اختیارات کا اختیار مند ہے سارے اختیارات کا تو تل ملکہ من تشاو و تنزی الملکہ ممن تشاؤ دیتا ہے تو بادشاہی دنیا کی عارضی اور فانی جسے تو چاہے اور لیتا ہے تو بادشاہی دنیا کی عارضی اور فانی جس سے تو چاہے تیری مرضی اللہ یہاں نحوے کا قائدہ ہے نحوی قائدہ یہ ہے کہ معرفہ معاد ہو جائے تو ثانی عین اولہ ہوتا ہے اور نکیرا معاد ہو جائے تو ثانی غیر اولہ ہوتا ہے مالک الملک الملک یہ معرفہ ہے تو تل ملکہ میں معرفہ ہے تو آیا یہ دوسرے ملک سے مراد پہلا ملک ہے نہیں نہیں اس قاعدے کے مطابق مانا یہاں ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے کہ تو تل ملکہ سے وہی وہ ملک اللہ کی نہیں مراد ہے اللہ کے اختیارات اللہ کسی کو نہیں دیتا بلکہ تو ملکہ میں دنیا کی عارضی فانی ظاہری دنیاوی بادشاہی مراد ہے وقتی تو یہ قاعدہ اکثر ہے کلی نہیں ہے یہاں نہیں چلنے والا سمجھ میں آ رہا ہے قُلِ اللہ کہہ میرے اللہ میں نے سارے دروں کو چھوڑ کے ایک تیرے در کو پکڑ لیا کیونکہ تو مالک ملک ہے سارے اختیارات کا اختیار مند ہے تو تل ملک کا منتشا دیتا ہے تو اختیارات دنیاوی عارضی فانی مجازی جسے تو چاہے اور لیتا ہے تو یہ بادشاہ جس سے تو چاہے وہ تو عز او اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہے وہ تو ذیل او تو ہی زلیل کرتا ہے جسے تو چاہے بی خیر اللہ تیرے ہاتھ میں خیر اور شر ہے خیر کو ذکر کیا شر کو ذکر نہیں کیا ایک وجہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن خیر کو ذکر کر دیا کیوں کہ خوصصل خیر علی ان خیر مرغوبن خیر کو ذکر اس لیے کیا کہ خیر میں رغبت ہوتی ہے یہ مرغوب فیہ ہے شرط میں تو کسی کی رغبت نہیں شر تو کوئی ڈھونڈتا ہی نہیں ہے اپنے لیے یہ جتنے پھر رہے ہیں خیر کی کچکول لے کے در بدر پھر رہے ہیں یا اکتفا بالاولا کر دیا جیسے سورے نہل کی اکاسی نمبر آیت میں خیر اولا ہے اس کو ذکر کر کے ادنا شر کو اس پہ قیاس کر دیا یا بقائی لکھتے ہیں نظم الدرر میں بہت اچھی بات لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ولم یس کورش تعلیم ال عبادی فِي فی خطابی ہی شر کو ذکر نہیں کیا شر کو ذکر نہیں کیا تعلیم ال عبادی الدب فی ہی اپنے بندوں کو اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی خطاب میں ادب کیا کرو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کیا کرو ادب اور اس کا لحاظ کرنا چاہیے یہ تربیت بہت ضروری ہے آپ ایسے زمانے اور دور میں گزر رہے ہیں جسے زمانہ فتنوں کا کہا کرتے ہیں اور فتنوں کے زمانے میں فتنوں کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ زبان کافی شافی ہے کوئی اداب نہیں کسی کا ادب نہیں بس جس کسی نے جو کچھ کہہ دیا جس کے بارے میں کہہ دیا بس چلتے رہو چلتے رہو بازار گرم ہے تذلیل اور تحقیر کا اور اس شر اور فتنے میں زیادہ تر ہاتھ علما کا ہے اللہ ادب کا لحاظ کیا کرو خیر کو ادبن ذکر کیا شر کو ادبن ذکر نہیں کیا بی عدی خیر اور بی کا تقدیم الخبر لت تخصیص ہے اے بے قدرتی کل خیر کل بے قدرتی حدمن تفسیر کا تفصیر بھی سعود لکھتے ہیں خبر کو مقدم کر دیا تخصیص کے لیے اے اللہ ساری خیر تیری قدرت میں ہے تیرے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی خیر شر نہیں اللہ تیرے ہاتھ میں نفع نقصان ہے انکا نہ کل کلی قدیر اللہ تو ہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تولی جل و ہاری وتلی جن فی اللیل تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں تولی جل فن فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں وطول جننا ہارا فل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں و تخرج الحی امین اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے و تخرج المیت امین الحی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے یعنی مشرک کو معاحد کے گھر اور معاحد کو مشرک کے گھر پیدا کرتا ہے یا مرغی سے انڈا مردہ نکلا انڈے سے چوزا زندہ نکلا یہ مراد وہ طرز حکومن تشاوی غیر حساب اور توری زخ دیتا ہے جسے چاہے بے حساب لایت تخلون الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ نا اولیا دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اور نہیں پکڑیں گے مومن کافروں کو دوست یہ دوسری بات تحدید بھی موالات اس بات کی دوسری بات کافروں سے دوستی نہ کرو نہیں پکڑیں گے مومن کافروں کو دوست مندون علمومن مومنوں کے سوا و م جس کسی نے کیا یہ کام یعنی کافروں سے دوستی کی فل من اللہ فی شعین تو نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں یہ میں نے جو معنیٰ کیا تھا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا یعنی موحد کو مشرک اور مشرک کو موحد سے نکالنے والا قرطبی نے یہ معنی کیا فل مراد ولاح القول موت القلب موت قلب الكافر کافری و حیات قلب المن فالموت موت و الحیات مستعران قز من فلحِ سمین اللہ فی شعین جس کسی نے کافروں سے دوستی کی تو نہیں ہو گئی اللہ کی طرف سے فی شعین کسی چیز میں کسی چیز میں ہاں مظہری میں قاضی صاحب لکھتے ہیں فی شعی ان حقیر من ولایت اللہ عدین اللہ فی ان حقیر اللہ او من دین اللہ نہیں ہوگا یہ کسی معمولی درجے میں بھی اللہ کی دوستی میں سے اور اللہ کے دین میں سے کوئی چیز نہیں بس اللہ ان تکو منہم تو مگر یہ کہ تم لوگ خود کو بچاؤ ان کی دوستی سے توقا بچانا اپنے آپ کو اللہ ان تتقو منہ ہم تقا یعنی ان کی دوستی اور محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہو اور صرف زبانی تعلق ہو لسانی تو ٹھیک ہے خطیب صاحب لکھتے ہیں سراج المری میں اللہ تخاف مخافت فلکم موالا تو بل دون اگر تم ان سے ڈرو تو پھر زبان کا تعلق رکھ سکتے ہو دل کا نہیں دل کی محبت کافروں سے نہیں رکھو اگر ڈرو تو اگر تم ان سے خود کو بچاتے ہو ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے ڈر ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کن و اے فی معاشرتی ہم جانے بن اے درمیانہ روی کرو ان کی معاشرت اور مخالفت میں اور ان سے ایک طرف طرف میں جایا کرو وہ شاعر بھی کہتے ہیں فلے سا مم ودنی ہی ولا کن فلم غائی بھی تو ادوی سمتام اننی صدیق کلئی سن و کان کبھی آزبی وہ میرا بھائی نہیں جو سامنے میرے ساتھ اظہار محبت کرے بلکہ میرا بھائی اور خیر خواہ اور دوست وہ ہے جو میری غیر حاضری میں میری غیبوبت میں میری ساتھ اظہار محبت کرے پھر فرماتے ہیں تو ادوی سمتام ان صدیق کا لئی سنو کا ان کبی عزیبی تو میرے دشمن کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ تو میرا دوست ہے یہ تو ٹھیک نہیں کیونکہ آن المر الا تس الس الی ان کرینی ہی فین الین بل مقارینی نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا المر ولادین خلیلی ہی اور ابن اب اب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اے تب رناسا بھی قوانین لوگوں کا اعتبار ان کے دوستوں کے ذریعے کیا کرو تو عنل مر السل وسلان قرینی ہی فین ال کرینہ بل مکاری ن تختی فین کا نظا خیرن فقار حسراتن و شر فو تری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے یہ شعر کسی آدمی کے بارے میں نہ پوچھو اس کے دوست کے بارے میں پوچھ لیا کرو اگر ان کے دوست اچھے لوگ ہوں تو یہ اچھا آدمی ہے اس سے دوستی کرو اگر اس کے دوست برے ہیں تو اس سے دوستی نہ کرو یہ برا ہے خود برا ہے قاضی صاحب نے بہت قیمت اشعار ذکر کر کے یہاں تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں دور شد از اختلاط یار بد یارے بد بدتر بو از مارے بد مارے بد تنہا ہمیں بر جا زنن یارے بد بر جاو بر ایما زنن دور شد از اختلاط یارے بد بد یار سے اس کے اختلاط سے دور ہو جاؤ کیونکہ یارے بد بدتر بو از مارے بد بد دوست بد مار سے زیادہ بدتر ہے مارے بد تنہا ہمیں بر جان زنن برا مار اور سام تجھے تیری جان پہ حملہ کر کے تجھے مار دے گا یار بد بر جا و بر ایمان زنن بد یار جان اور ایمان دونوں پہ حملہ آور ہوا کرتا ہے کند ہم جن سے ہم جن سے پرواز کبوتر با کبوتر با زب بابا سادی بابا بھی کہتے ہیں پسرے نو با بدان شاندان از گم شد سگے اسابے کا حفروزے چند پائے نے کا گرفت مردم شد نو کا بیٹا بروں سے بیٹھا تو نبوت کے خاندان سے گم ہو گیا اور اسحاب کہف کا کتا اولیا کے ساتھ تھوڑی دیر رہا تو اللہ نے اس کا نام لے لیا لا تقیدل الک کا مومنون ال اولیاء اولیا نہیں پکڑیں گے مومن کافروں کو دوست مومنوں کے بغیر اور جس کسی نے کیا یہ کام تو نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ان کسی چیز میں بھی یعنی اللہ کے ساتھ اس کی کوئی دوستی اور محبت نہیں اور اللہ کے دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں اللہ تقا دو معنی ہم نے کی مگر یہ کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ ان کی دوستی سے اپنے آپ کو بچانا دل میں ان سے محبت نہیں کرو ظاہری زبانی لسانی یا یہ کہ ڈرتے ہو تم ان سے ڈرنا تو پھر زبانی لسانی تعلق رکھو دل میں محبت نہ لاؤ وہی حد دیرکم اللہ ہوں ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے اور اللہ کی طرف واپسی ہے قل ان تو خو مافی سدھوری کم او تبدو کہہ دیجیے اگر تم چھپاتے ہو وہ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرتے ہو اس کو یا ہو اللہ جانتا ہے ان سب باتوں کو اللہ وہ عالم عما ف سماوات یہ علت ہے ما قبل جملے کی اللہ اس لیے جانتا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے وہ اللہ اعلیٰ کلی شعین قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب تیسری بات اس باب کی تخویف اخروی یوم تجیدو کلو نفس ما عملت من خیرم محدارہ اسکر یوما مفول ہے فعل محظوف یاد کرو وہ دن کہ پالے گا ہر ایک نفس ما عملت من خیرم محدارہ بدلا اس کا کہ جو اس نے کیا تھا من خیرن نے میں سے محدار حاضر و ما امیلت اور بدلا اس کا جو اس نے عمل کیا تھا من ان برائی میں سے بدی میں سے تو امدم بعیدہ چاہے گا یہ برائی کرنے والا کاش کے ہوتا اس کے درمیان اور اس کی اس بدی کے درمیان امدم بعیدہ فاصلہ بہت دور کا وہ حوی رکم اللہ نفسہ ہو اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے آپ سے اللہ روفم بل اور اللہ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں سے دو دفعہ یحذرکم اللہ نفس کہا پہلے یہ جملہ گناہوں سے منع کرنے کے لیے تھا یہاں یحذرکم اللہ نفس نیکیوں پہ تیزی کرنے کے لیے ہے ترغیب کے لیے اب چوتھی بات تہذیب بے طباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی تابے داری کرو کل ان کم تم تو اللہ فتبی کم اللہ کم اللہ غفوریم کہہ دیجئے اگر ہو تم کے محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو فتبی میری تابے داری اتباع کرو میرے پیچھے پیچھے آؤ طبی جو فقہ کی کتابوں میں زکوٰۃ کے باب میں لفظ آتا ہے جانور کے اس چھوٹے بچے کو کہا کرتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے صرف دودھ پیتا ہے کچھ اور کھا نہیں سکتا اسی طرح تم نے بھی منو ان بیچوں چرا میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے فتبی میری اتباع کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو سلحا چاہتے ہو تو میری تابے داری کرو نتیجتاً اتباع سنت کے دو فائدے ایک یحببکم بل اللہ, اللہ تمہارے ساتھ محبت کر دے گا دوسرا فائدہ ویک فرل کم کم اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا فائدہ ہے اتباع سنت ہمیشہ چھوٹے بڑوں سے محبت کی داری کیا کرتے ہیں کبھی بڑے درجے والا چھوٹوں کے لیے اعلان محبت نہیں کرتا یہاں رب العالمین اعلان محبت کر رہا ہے لیکن اتباع رسول شرط ہے فتبی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا دوسرا یہ لکم لم دوسرے مقامات پہ قرآن من جنوبی فرماتا ہے من تبعزیہ لاتا ہے یہاں من تبعیزیہ نہیں اشارہ اس طرف کہ اتباع سنت اللہ سے سلحا ہے اور جب صلاح ہو جائے تو پھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ یہاں سارے مفسرین اتباع رسول کی ترغیب میں کلام کرتے ہیں مظہری مدارک نظم الدرر خطیب صاحب سراج المنیر اور دوسرے لکھتے ہیں فمن ادا مَحَبَّتَهُ ہو سُنَّةَ سنت نبی فہ وَكِتَابُ اللَّهِ فمن ادا محبت ہو جو کوئی اللہ سے محبت کی دعویداری کرتا ہو وہ خالف سنت نبی ہی اور اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہو تو فو کزاب یہ آدمی جھوٹا ہے کہ اللہ سے محبت کی دعوے داری کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کتاب يُكَذِّبُهُ اور اللہ کی کتاب اس کی تغذیب کو بیان کر رہی ہے کتاب کتاب اللہ اور امام نصفی حنفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں و علامت المحبتی این کو نا امت تفکیر کثیر الخلتی دا امت سمتی لایہ زن ازا اسیبا وزا اساب ولاف شاہ احدم ولاجو بڑی بات ہے اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ دا مت تفکیر انسان سوچے گا قبر حشر موت اللہ کی عدالت میں پیش ہونا اللہ کے دین اور قرآن کی فکر میں ہمیشہ مبتلا ہوگا رسول اللہ کی یہی صفت تھی کہ جب خلوت میں ہوتے تھے تو اس طرح لگتا تھا جیسے کہ غموں کے پہاڑ اللہ کے نبی پہ پڑے ہیں اور اللہ کے نبی حزین ہیں غم جن ہیں کثیر الخلوتی اور خلوت زیادہ ہوگی اللہ سے محبت کرنے والے تبتل الیہ ہی کا مظاہرہ کریں گے مخلوق سے کٹ کر خالق کے لیے خلوت اختیار کریں گے خالق کا قرب حاصل کرنے کے لیے داعمت سنتے چپ رہنے والے ہوں گے زیادہ باتیں نہیں کریں گے اللہ سے محبت کرنے والے لا يحزن اذا اصیبا ولا اسیبا اذا اصابا ان کو جو تکلیف اور غم پہنچے تو اس پہ حزن اور ملال نہیں کرتے اور جو نعمت اور خوشی پہنچے تو اس پر مستیاں نہیں کرتے ولا یکشاہ احادن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے اللہ سے محبت کرنے والے ولا یرجو اور اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتے امیدیں نہیں باندھتے اللہ والے تفسیر مدارک کیا بڑی بات کی ہے خطیب صاحب بھی لکھتے ہیں سراج المنیر میں فیدارا محبت اللہ ذکری ہی وبا وا وسیحا فلاشک ان یارف اللہ محبت اللہ اگر تو ایسے آدمی کو دیکھے جو اللہ کی محبت کا تذکرہ کرتا ہو اور اس کے ہاتھ کام پہ اللہ کے ذکر سے اور اس پہ وجد آئے اور چیخے مارے اور دعا کے وقت یہ ریاءن بڑی بڑی چیخے مار تو فلا شک کا لا يعرف ملا کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ آدمی اللہ کو جانتا ہی نہیں ولا ادری ما محبت اللہ اور نہ یہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تبرانی شریف میں اور اس کے رجال سقات ہے سکا ہے مجموع زوائد میں بھی ساتویں جل صفحہ 165 پہ یہ روایت ہے آنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من احبا عیا علما انّ یحب اللہ و رسول فلی انضر فینکانہ یوحب القرآن فہ ہو اللہ و رسول جو کوئی کہے من احبا عیا علم انہ یوحب اللہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو اور یہ جانتا ہو یہ جاننا چاہے جو چاہ یہ جاننا چاہے کہ اس کی اللہ کے ساتھ محبت ہے کہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی محبت ہے کہ نہیں ہے جو یہ دیکھنا چاہے تو فلی یہ دیکھے ف انکان یو اگر یہ قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا ہو تو فہو حب اللہ و تو اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوگی اور اگر قرآن کے ساتھ محبت نہیں کرتا قرآن سے اس کی محبت نہیں تو اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی نہیں ہے اور یہاں قرطبی نے صاحلب نے عبد اللہ تستری کا قول بھی ذکر کیا ہے امام قرطبی نے وہ کالا صاحل عبد اللہ علامت و حب اللہ حب القرآنی و علامت حب القرآنی حب النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ و حب حبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنتی و علامت حب اللہ وحب, القرآن وحب, النبی وحب السنت حب وحب و وحب نبی حب حب السنتی حب العرہ و يحب نفسه آخرتی حب نفس و علامت حب نفسی دنیا و علامت بغزد منها اللہ الزاد منہا بہت قیمتی بات ہے بہت بڑی بات ہے کیسے ثالبن عبد اللہ تصری فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت ہے اور قرآن سے محبت کی نشانی رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے اور رسول اللہ کے ساتھ محبت کی نشانی سنت کے ساتھ محبت ہے اور اللہ اور قرآن اور نبی اور سنت کے ساتھ محبت کی نشانی اور علامہ آخرت کی محبت ہے اور آخرت کی محبت کی نشانی اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے اور اپنے نفس کے ساتھ محبت کی نشانی آئزت دنیا دنیا کے ساتھ بغز ہے وہ علامہ تو دنیا اور دنیا کے ساتھ بغض کی نشانی یہ ہے کہ اللہ یا خدمہ الزاد کہ دنیا سے حاصل نہیں کرے گا مگر صرف اور صرف ضرورت اور پہنچنے کی رسائی کے وسائل بس اتنی ضروریات ہیں حاجات اتنے تک بس اس سے زیادہ نہ وراک کا شعر ہے تاثل الرحب عمری فل قیاسی بدیو لوکانہ لو کا سعدی کن لو ان محبلی مئی ایک طرف اللہ کی نافرمانی کرتے ہو دوسری طرف اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو یہ میرے نزدیک قیاس بدی ہے کیوں اگر تیری محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ سچی ہوتی تو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا اطاعت کرتا کیونکہ محبت کا قانون ہی یہی ہے انل المحب لمن يحب متی ہر عاشق معشوق کا تابے ہوتا ہے تو اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے قانون کا پاسدار رسول سے محبت کرنے والا رسول کی سنت کا اطاعت گزار ہوگا عشق و محبت کی داستانوں میں سے ایک داستان لیلہ اور مجنون کی چلتی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے بنانے والے کی ذمہ داری ہے اس سے ہمیں کیا لینا دینا لیکن لکھا ہے کتابوں میں ایک دن مجنون نے ایک کتے کو پکڑ کر اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے کتے کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں کو چوم رہا ہے دیکھنے والے حیران ہیں پریشان ہیں مجنون یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے تو کتے کے پاؤں چوم رہا ہے کتے نے کہا تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کتا ہے اور کتے کے پاؤں ہے لیکن میری نظر تو دوسری طرف ہے میں تو مجنون ہوں کسی شاعر نے وہ منظوم کلام میں ذکر کیا ہے پائے سگبو سید مجنو پائے سگبو سید مجنو خلق گفت اینچی سود پائے سگ بو سید مجنون خلق گفت اینچی سود گفت مجنو این سگے در کوہ لے لارفت مجنون کتے کے پاؤں چوم رہا تھا لوگوں نے کہا او ظالم کیا بے سود اور بے فائدے کام کر رہے ہو مجنون نے کہا نہیں, نہیں ای سگے در کو لی رفت ابود یہ کتا لی کی گلیوں سے گزرتا ہوا آیا ہے لیلا کی گھر کی گلی کا کی مٹی اس کے پاؤں کے ساتھ لگی ہے میں تو مٹ اس مٹی اور دھول کو چوم رہا ہوں جو لیلا کی طرف منسوب ہے گفت مجنو سگے در کوہ لیلا رفت ابو تو مجنو اس مٹی کو چوم رہا ہے جو مٹی کتے کے پاؤں کے ساتھ لیلا کی گلیوں سے آئی تھی اور یہاں آشقان رسول سنت رسول اور مشن رسول اور شریعت رسول کا کوئی پاس نہیں رکھتے سنتوں کو پاؤں تلے روندنے والے غلامان مصطفیٰ بن گئے کل ان کن تم تو حب اللہ فتبی کہہ دیجیے اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو میری تاب داری کرو اتباع کیا اولا مالک تیفی اقوالی ہی و فعالی ہی واہ ہی اللہ ماخصبی نبی علیہ السلام کی خصوصیات کے علاوہ ہر قول اور فعل اور حال میں اللہ کے نبی کی تاب داری کرو فتبی یوح بے اللہ تم سے محبت کر دے گا اور ویک فر لقم بخش دے گا تم کو تمہارے گنا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے قلعی اللہور رسول کہہ دیجئے اللہ کی تاب داری کرو اللہ کے رسول کی تاب داری کرو فعین طلو اگر یہ پھر گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے تو فعین اللہ حب الکافرین بس یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا انکار کرنے والوں سے کافروں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تاج سے انکار کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا اب یہاں سے تیسرے باب کی پانچویں بات پہلے شبہ کا نصارہ کے پہلے شبہ کا تفصیلی جواب کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے تو جواب عبد اللہ ہے تیس نقطے آبدیت کے بیان ہو تینتیس نقطے بعد میں ہوں گے لیکن یہاں سے تفصیلی جواب نصب ذکر ہو رہا ہے نصب عیساللہ یقیناً اللہ نے چنا تھا آدم علیہ السلام کو و نو نو علیہ السلام کو آدم کی نسل میں نوح کو چنا و اعلیہ ابراہیم اور نوح کی اولاد میں عالیہ ابراہیم کو چنا و عالیہ عمران اور آل ابراہیم کی اولاد میں عالیہ عمران کو چنا العالمین اپنے زمانے کی مخلوقات میں سے من بادن حال ہے اسمۂ مقدمہ میں سے ضروریت یہ اس حال میں کہ یہ اولاد تھی من ممبادن بعض ان کے بعض میں سے بعض بعض کی اولاد تھی جیسے نو آدم کی اولاد ابراہیم نو کی اولاد عمران ابراہیم کی اولاد والسمیون ع مور سننے والا اور جاننے والا ہے آل عمران عمران سے مراد عمران ابن ماخان ہے جو کہ بیت المقدس کا امام تھا مریم کا والد محترم تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے یہ یہاں عمران موسا علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہے کیونکہ یہ خطاب اور باعث اہل نجران کے ساتھ چل رہی ہے تو مراد عمران ابن ماسان جو والد ماجد تھے مریم کے بیت المقدس کے امام تھے اس قالت عمرات و عمرانہ جب کہ کہا تھا عمران کی بیوی نے اس کا نام ہونا تھا ہنّا تھا عمران کی بیوی نے ربینی رب نظر تو لکا ما فی بتنی میرے رب یقیناً میں نظر مانگتی ہوں مانتی ہوں اس بیٹے کی اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے محررن اس حال میں کہ یہ آزاد ہوگا محررن ابن جزئی فرماتے ہیں آتی کم کل شعین بس صرف تیرے دین کی خدمت کرے گا باقی ہر چیز سے آزاد ہوگا سراج المنیر میں خطیب صاحب نے لکھا خالصا من شواغل دنیالی خدمت بیتک المقدس بیت المقدس کی خدمت کے لیے دنیا کے مشغلوں سے خالص اور پاک ہوگا یا محرر عتیق عز وجل من تعبید دنیا لی ابود کا ویلزم و کا ابن قطبہ غرائب القرآن میں مانا کرتے ہیں اللہ کے لیے آزاد ہوگا دنیا کی تعبید سے بس اللہ کی بندگی کرے گا اور اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا محررن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انبن الضبی حتین میں بھی دو ان بہادروں کا بیٹا ہوں جنہوں نے ذبح کے لیے خود کو پیش کیا تھے اسماعیل اور عبداللہ عبد اللہ صاحب عبدالمطلب نے بھی نظر مانی تھی کہ دس بیٹے جوان ہو گئے تو ایک کو ذبح کروں گا لات کے نام پہ تو وہ تیار تھے تو ادیان سابقہ میں ولد کی نظر کی جاتی ہمارے دین میں جائز نہیں اپنی اولاد کی نظر ماننا جائز نہیں پہلے ادیان میں یہ جائز تھی انی لذرت انی نظر تو لما فی بطنی یہ رد ہے نصارہ پر جس کی ماں کی نظر مانی گئی ہو مریم کی تو وہ الہ نہیں ہوتے یقیناً میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے اللہ اس بچے کی جو میرے پیٹ بھی ہے محررن اس حال میں کہ آزاد ہوگا دین کی خدمت آزاد ہی کر سکتے ہیں جو غلام ہو اسی لیے دیکھیں آج کر ہماری مساجد میں آئمہ موجود ہیں جو علم کے دعوے دار بھی ہیں لیکن حق کا بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد نہیں ہے مولوی صاحب امام صاحب وہ غلام ہے سود خور کے گھر سے بھی پیسے آتے ہیں دوسرے ملاوٹی کے گھر سے بھی آتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے والے ظالم غاسب بدمعاش سمگلر جو کوئی بھی ہو مولوی صاحب تو سب سے چندہ لیتا ہے تو جب یہ سب کا نوکر بن گیا تو یہ حق کو کیسے بیان کرے گا حق بیان کرنا اور دین کی خدمت کرنا یہ محرر کا کام ہے جس میں حریت ہو کسی کی پرواہ نہیں ببانگے دوہل حق بیان کرو فتح قبل منی تو اللہ قبول کر دے میری اس نظر کو مجھ سے اللہ اس کو قبول فرما دے ان کسمی یہ دلیل نقلی ہے لا الہ الا اللہ دوسرا الہ نہیں کیونکہ تو ہے خاص تو ہے سننے والا العلیم جاننے والا اور یہ پہلا قول ذرین ہے میں نے کہا پانچ اقوال ذرین ذکر ہوں گے مریم کی والدہ عیسا کی نانی فرما رہی ہیں انکا کا انتسمی العلیم یہ پہلا قول ذرین اللہ تو خاص تو سننے والا اور جاننے والا ہے فلم وضاتا قالت ربی انی وضاتا ان سا جب جن اس کو تو فرمایا قالت تس یہ کلام افسوس کا ہے معلوم یہ ہو گیا کہ اس ولیہ کو پتا نہیں تھا محفل بتن کا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے جب جن لیا اس بیٹی کو مریم کو قالت تو فرمایا مریم کی والدہ نے امرات عمران ہونا صاحبہ نے اور بھی انی وضاط اے میرے رب میں نے تو جن لیا اس کو انسا بیٹی اللہ میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ بیٹا ہوگا اور تیرے دین کی خدمت کرے گا یہ تو بیٹی ہے انی وضاحت انسا وہ نی سمئی مریم اور یقیناً میں نے نام رکھ دیا ہے اس کا مریم رام یروم اسے ارادہ اور کس مریم اس لیے کہ ان کی نظر کا ارادہ کیا گیا تھا وہ نی سمئی تو اچھا فلم وضاحت جبکہ جن لیا اس بیٹی کو قالت تو فرمایا ربی وضاط ہوا ان سائے میرے رب یقینا میں نے جن لیا اس کو بیٹی یہ تو لڑکی ہے ولہ عالم و بیما اللہ کو بہتر معلوم تھا اس کا جو اس نے جنا تھا ولِ سزکر و کل یا یہ کلام ہے بی بی مریم کی والدہ کا ول سزکر و کل اور نہیں ہے لڑکا اس لڑکی کی طرح لڑکا کہاں لڑکی کی طرح ہو سکتا ہے لڑکی کہاں لڑکے کی طرح یہ تو خدمت نہیں کر سکے گی لئی سز کرو یہ ہونا کا کلام تعصفن ہے نہیں ہے لڑکا کلام میں قلب ہے لے سجر الدی طلب تو عمرات و عمران طلبت عمرات و عمران اکلتی وہ بت تلخیص والے مانا کر نہیں تھا لڑکا وہ جو امرات و عمران نے طلب کیا تھا اس لڑکی کی طرح جو کہ اسے دیا گیا تھا مریم اس زبان میں عابدہ کو بھی کہتے ہیں تفسیر خاضل نے لکھا ہے عابدہ عبادت کرنے والی یا یہ اللہ کا کلام ہے لئے سزا کرو اللہ نے تسلی دی نہیں ہے لڑکا اس لڑکی کی طرح اس لڑکی سے تو ہزار لڑکے قربان جائیں قربان ہو جائیں و انی سمئی مریم اور یقیناً میں نے نام رکھ دیا اس کا مریم وہ انی عیزہ اور یقیناً میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو بے کا تیری وزریتہ اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چنڈی لگا دیتا ہے تو وہ روتا ہے مگر شیطان کے مس سے مریم اور اس کا بیٹا محفوظ رہا ہے حدیث میں آتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ عید بے کا وزرتہ مین شیطان رجیم جو حدیث میں آتا ہے تو وہ اخبار قبولیت دعا میں سے ہے یہاں اخبار ان دعا ہے اخبار ان دعا کا یہ معنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیا ہر قسم کے شر سے اس حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ نے قبول فرما دیا اس دعا کو اور شیطان کے ہاتھ سے اور مس سے اللہ نے ان کو بچا دیا تو وہ ایک جس کے اعتبار سے دعا کی قبولیت کا بیان ہے وہ کب فلا اچھا انی اور یقیناً میں پناہ میں دیتی ہوں اس بیٹی کو بیکا تیری اور اس کی اولاد کو من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے فتح کب بلا اور بہا بھی قبول تو قبول کر دیا اس کو اللہ نے خوبصورت قبول کرنے کے ساتھ خوبصورت قبول کرنے کے ساتھ اللہ نے اسے قبول کر دیا وہ ام بتا نبات حسن اور بڑا کر دیا اس کو اللہ نے بڑا کرنا خوبصورت نبات حسن یا تو یہ معنی علماء ذکر کرتے ہیں کہ جتنے دنوں میں مریم بڑی ہوتی تھی اتنے دنوں میں دوسرے در لوگ اتنے بڑے نہیں ہوتے اور بچے اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے یعنی سال میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے تو یہ مہینے میں بڑی ہوتی تھی مہینے میں جو بچہ بڑا ہوتا ہے یہ ہفتے میں اتنی بڑی ہو جائے جلدی جلدی امبتہ نبات حسن یا نبات حسن سے اچھی تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ اس بچی کی مریم کی تربیت اچھی ہوئی کیونکہ تربیت کرنے والے نبی تھے وہ کف الحاظہ کریا اور کفالت میں دے دیا اس بچی کو زکری علیہ السلام کے کب تربیت روحانی کے لیے اللہ نے زکریہ کے حوالے کر دیا زکری ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ کا ذکر کرنے والے تھے تو اسی لیے زکریہ نام تھا کلا دخلا علیہ زکری المحرابہ ہر بار جب داخل ہو جاتے تھے ان پر زکری علیہ السلام عبادت خانے میں محراب الغرفہ ایک کمرہ تھا بیت المقدس میں اور ابن قطبہ نے لکھا ہے وہ کالا ابو عبیدہ صدر المجالس و مقدم ہوا وا شرافا و شرف ہا وکری بن یہ صدر المجالس تھی اونچی جگہ تھی بیت المقدس میں اور آگے اونچی زکری علیہ السلام سلم کے ذریعے سیڑھی کے ذریعے وہاں چڑھا کرتے تھے محراب وجد عند دہا تو پایا ہر بار جب جب داخل ہوئے زکری علیہ السلام مریم پر محراب غرفہ اور عبادت خانے میں تو پایا ان کے پاس رزقا تنوین ل تعظیم فا کے غیر خینا فا کے فی الف شتائے وقفا کے ہتشتائے فیف بے موسم میوے اور پھل فروٹ گرمی کے سردی میں اور سردی کے گرمی میں پھل وہاں زکری علیہ السلام دیکھتے تھے معالم تنزیل میں بغوی نے ابن عادل نے اللباب میں اور نظم و میں بقائی نے ابن کثیر نے مدارک نے اور دوسرے مفسرین نے یہی ذکر کیا ذکری علیہ السلام یا تو خالو تھے مریم کے یا بہنوئی تھے واجد اندہا رسکن تو پایا ان کے پاس رزق بے موسم میں وہ کو یا مریموں تو ذکری علیہ السلام نے فرمایا اے مریم انا لادہ کہاں سے آئے ہیں تیرے پاس یہ پھل ذکریہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے پوچھ رہے ہیں انا لادہ ابھی تک یہ چھپی ہوئی تھی مریم نے اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا کیونکہ ولیہ اور ولی اپنی کرامت کو چھپائیں گے اس کا اظہار کرنا یہ ریاکاری کاری ہے ولایت سے منافی ہے عالت ہوا من عند اللہ تو فرمایا مریم نے یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے میری اپنے کمالات نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے کرامتن اللہ میرے پاس یہ میوے اور یہ پھل فروٹ بھیجتا ہے یہ رزق ہوا مین دوسری علامت ولی اور ولیا کی کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اپنی صفت اور تعریف اور بڑائی نہیں بیان کریں ان اللہ ارزق مین شاع بغیر حساب یہ دوسرا قول ذرین ہے اور لا الہ الا اللہ پہ دوسری دلیل عقلی اور منقول من مریم بھی ہے نقلی ان اللہ ارزک و بے شک اللہ رزق دیتا ہے مین شاع جس کو چاہے بھی غیر حساب بے حساب دوسرا قول ذرین تھا ہونالی کا اس وقت جب دیکھے بے موسم پھل مریم کے پاس تو ہونا کا اس وقت قرطبی نے لکھا ہے ہونالی کا ظرف زمان ہے بازول لکھتے زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے لیکن زمان پہ اس کا اطلاق اظہر ہے مکان کے لیے ہو تو پھر اہل زیگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اولیاء کے قبروں کے پاس ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں تو وہاں قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ زکریہ نے مریم کے پاس ہونا لے کا دعا ذکری مریم ولیا کے پاس اللہ سے مانگا تو قرب ولی میں دعا کرنا قبولیت کے لیے زیادہ امید کا باعث ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر ہونا لے کا ظرف مکان ہوا اور زکری علیہ السلام نے مریم کے پاس قریب مریم کے قرب میں اللہ سے دعا مانگی ہے یہ ارجاع ہے لل قبولیت تو پھر نبوت تو ولایت کی محتاج ہو گئی یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ دعا مانگنے والا کون ہے نبوت کو ولایت کے محتاج کر دیا ولایت نبوت کے محتاج ہوا کرتی ہے نبوت ولایت کے محتاج نہیں ہوا کرتی سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں جو بے موسم پھل اللہ کی قدرت دیکھے من عند اللہ تو ان کو اپنا خیال آ گیا سفید ریش ہے زعف العمری ہے اے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو میرا بھی تو موسم نہیں ہے بیٹا دے دے حنالی کا ظرف زمان اس وقت دعا کی زکری علیہ سلام نے اپنے رب سے قالا تو فرمایا رب بھی حبلی مل کا اے میرے رب بخش دے مجھے اپنی طرف سے ضروریتن طیبتاً اولاد پاک ان سمیع دعا یقیناً تو سننے والا ہے دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے دعاؤں کا سمیع بمانے سننا سننے والا اور سمیع بمانے قبول کرنے والا جیسے سبھی اللہ لمن من حمدہ بمانے قبول کرنے والا یہ دلیل نقلی تھی لا الہ الا اللہ پر اور تیسرا قول زرین تھا فنادت الملائی فل میں حراب تو آواز دی ان کو فرش نے اور یہ کھڑے تھے عبادت کر رہے تھے عبادت خانے میں یوسلی فلم ہرا یا تو یہ معنی کہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس زمانے میں نماز میں کلام جائز ہوگا جو کلام بعد میں ذکر ہو رہا ہے کلام سے کلام الناس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہوگی اور یا سلاد سے مراد دعا ہے فیہ ہی دلیل مدارک لکھتے ہیں سلاد سے مراد دعا ہے فی وفی دلیل اعلیٰ انل المرادات تت لبو بس سلاتی وفی ہا ایجابت العواتی مدارک اس آیت میں دلیل ہے کہ مرادات دعائیں طلب کی جائیں گی مانگی جائیں گی نماز کے وسیلے سے کیونکہ اس میں اجابت الدعوات دعواتی و, دعوات و قدا ہا ابن عطا بھی فرماتے ہیں ابن عطا ما فتح اللہ تعالی حالت سنیت اللہ بھی الاوامر الوامری اخلاص طعاطی المحارب اللہ نے اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی کو اللہ فتح نہیں دیتا مگر تین صفات کے بعد ایک اتباع العوامر دوسرا اخلاص الطاعت اور تیسرا لزوم المحاریب عبادت خانوں میں لزوم تو ان تین چیزوں سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور فتوحات ملتی ہیں تو فنادت حلملائی کا تو آواز دی ذکری علیہ السلام کو فرشتے نے وَهُوَ قَائِمٌ اور یہ زکری علیہ اللہ تو کھڑے تھے یوسلی فل میں دعا مانگ رہے تھے عبادت خانے میں یا نماز پڑھ رہے تھے فرشتے نے آواز دی ان اللہ بشرو کب یقیناً اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یہیا کے ساتھ یہیا بیٹا اور اس کا نام ہیا بیٹا بھی دے گا اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یہ کو یہ اس لیے کہا گیا یعنی نہ بی احیا اقرا ام اس لیے کہ ماں کی ماں کا رحم ان کے ذریعے زندہ ہو گیا تازہ ہو گیا بوڑھی تھی وہ بوڑھی تھی تو بیہی احیا اوقرا امی یا دین کو زندہ کرنے والا حیات دین کو اللہ کے دین کو زندہ کرنے والا توحید کے مسئلے کو اجاگر کرنے والا شکریہ علیہ السلام کے بیٹے ہاں ان بشر کبھی یہ بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یہ نامی بیٹے کی مصدق بھی من اللہ تصدیق کرنے والا ہوگا کلمے کا اللہ کی طرف سے کلیم سے مرادی عیسا علیہ السلام ہے کلمہ اس لیے کہا گیا عیسا علیہ السلام کلین وجد ابھی کن تو تصدیق کرنے والا ہوگا کلیمے کا یعنی حکم کا عیسا علیہ السلام کمین اللہ اللہ کی طرف سے وہ سیدن اور یہ سردار ہوگا وہ اور پاک باز ہوگا بعض تفاسی نے لکھا مجبوبا لیکن یہ ضعیف اقوال ہے معاذ اللہ لکھا ہے وہ نا مرت ہے نبی ایسے عائب سے پاک ہوتے ہیں حسور يحسر ہو بشاہوات ہاں پاک باز تھے اپنے آپ کو شہوات سے پاک رکھنے والے تھے حصور فعل بمانے فائل امام نصفی لکھتے ہوی لا قرب النساء لا يقرب النساء قدرتی حسرفسی و من ان لاہوات تفسیر مدارک عورتوں کے نزدیک نہیں جاتے تھے باوجود قدرت کے اپنے آپ کو منع کرتے تھے بن کرتے تھے اور اپنی شہوتوں کو پہ قابو رکھتے تھے عطا بھی فرماتے ہیں حسن بصری بھی فرماتے ہیں اللہ تنسا و رب بے طاقت نہیں تھے طاقت تھی لیکن پھر بھی عورتوں کے قریب اور نزدیک نہیں جاتے تھے حصور پاک باس تھے وہ نبی امن اور نبی ہوں گے نیکوں میں سے انبیاء میں سے قول ربی انا یقون <لِغُلَامٌ> کہا زکری علیہ السلام نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا انا یقون <لِغُلَامٌ> انا کیفیت کا سوال ہے اللہ کی قدرت میں شک نہیں تھا کہ اللہ بیٹا کیسے دے گا بلکہ یہ کیفیت اللہ ہم دوبارہ جوان ہوں گے کہ نہیں اسی طرح بوڑھے رہیں گے اور ہمیں تو بیٹا دے گا انّا كنلی غلام انكہ زكری علیہ السلام نے اے میرے رب کیس كس کیفیت سے ہوگا میرے لیے بیٹا وقت بلا غنی اور یقیناً پہنچ گئی ہے مجھ کو بڑھا پا وہ راتی اور میری بیوی بانجھ ہے آقر وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں بانجھ اسے کہتے ہیں خالا كل یا فعلوما یا شاہ فرمایا فرش دینے اسی طرح ہوگے تم اللہ کرتا ہے وہ جو چاہے یہ چوتھا قول زرین ہے اور دلیل لا الہ الا اللہ پر ہے اسی طرح تم بوڑھے رہو گے اللہ کرتا ہے وہ جو چاہے قال رب بھی آیا فرمایا زکری علیہ السلام نے میرے رب ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی بیٹا پیدا ہونے کی نشانی نبی عالم الغیب نہیں ہے اسی لیے نشانی طلب کر رہے ہیں کال آئے تک منا سلاسن اللہ رمضا تو فرمایا فرشتے نے نشانی تیری یہ ہوگی کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں کے ساتھ تین دن اور رات سورہ مریم میں لیالن کا ہے آیت نمبر دس میں یہاں ایام تین دن رات بات نہیں کر سکے گے لوگوں کے ساتھ اللہ رمضان مگر اشارے کے ساتھ اللہ تک ابن رمزن بات کرے گا لیکن رمزن اے وہ و بل یدو او بالحاجب ابن خطبہ مانا کرتے ہیں اشارے کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ یا آنکھوں کا اشارہ وس کو رب کا اور یاد کرو اپنے رب کو زیادہ زیادہ و سب بلاشی اور پاکی بیان کرو اللہ کی رات اور دن صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو وہ اس قالت ملا کت یا مر یم اللہ استفا کے و کے یہاں سے عیسا علیہ السلام کی ابدیت کے تیس نقطے بیان ہو رہے ہیں تینتیس کہ وہ عبد تھے عبد اللہ تھے ابن اللہ نہیں تھے یاد کرو کہ فرمایا تھا فرشتے نے اے مریم ان اللہ استفاع کی یقیناً اللہ نے چنا ہے تجھے لخدمت الدین دین کی خدمت کے استفاع کی یہ پہلا جس کو دوسرا کوئی چنے اور منتخب کرے وہ الہ نہیں ہوتا و کی یہ دوسرا ہے تو کی من شک کی الدین اور پاک کیا ہے اللہ نے تجھے دین میں شک سے جسے دوسرا پاک کرے وہ الہ نہیں ہوتا تیسرا وصطفیٰ کی عالان سائل عالمین اور چنا ہے اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی عورتوں پر بغیر خاون کے بچہ جننے کے لیے استفا کے اعلی نسا عالم ساری دنیا کی عورتوں کے بچے خاونوں کے ذریعے ہوں گے تیرہ بیٹا بغیر خاون کے تجھے دوں گا بغیر شوہر کے وصفا کے یہ تیسرا نقطہ تھا آبدیت کا حدیث میں آتا ہے کم المن رجالی کثیروں والم یا کم المن نسا اللہ سلاسا مردوں میں بہت سے لوگ کمال تک پہنچے ہیں سارم بیا کمال تک پہنچے عورتوں میں سے صرف تین عورتیں کامل ہوئی ہیں ایک آسیہ بن عمرات فرعون آسیہ بن تے مزاحم فرعون کی بھی دوسری مریم بن تمران ام عیسیٰ ون نفضل عائش نسائے کا فضل سرید اعلیٰ ساعر طام اور عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پہ ایسی ہے جیسے سرید کالا جسے کہتے ہیں یا ماتک ڈوڑے سالن میں جو سرید بنائی جاتی ہے نبی علیہ السلام کو بہت پسند تھا یہ توام جیسے سرید کی فضیلت ساری سارے تواموں پر ہے اسی طرح عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر ہے اور فاطمہ کے بارے میں فرمایا سعید اہل الجنہ ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردارہ سیدہ ہے یا مریم اکنتی ربی کے اے مریم عاجزی کرو اپنے رب کے ہاں اکنتی کسی اور کے در پہ آجزی کرنے والی الہ کیسے ہوئی چوتھا نقطہ تھا وست جودی اور سجدہ کرو یہ پانچواں نقطہ تھا ورکعی ایمار راکین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ورک لتکن لکن سلا تو کمی سلا کا بل جماعت کے ساتھ نماز پڑھو عورتیں پردے میں جماعت کے ساتھ مردوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ فتنے کا دور ہے منافقین عام ہو چکے ہیں نفاق عام ہو چکا ہے لیکن وہ تو تھی بیت المقدس میں تو پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو ورکی ابتدا میں بھی عورتیں آیا کرتی تھی مردوں سے پیچھے سب میں کھڑی ہوا کرتی تھی یا ور نماز رکو والی پڑا کرو یہود کے خلاف کیونکہ یہود کی نماز میں رکو نہیں ہوا کرتا تھا ذالک من با غیب یہ نقطہ ہے صدق رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی صداقت کا نقطہ من کمنم غیب یہ تھی اخبار غیب میں سے نوحی ہی علیک وہی کی ہے ہم نے اس کی آپ کی طرف وما کن تل اور نہیں تھے موجودہ آپ ان کے پاس از القنہ کلام ہوں جب یہ گراتے تھے اپنے قلموں کو مریم کی کفالت پہ جھگڑا ہوا یہ بڑے گھر کی بڑی بیٹی تھی عمران صاحب کی بیٹی تھی اس کی کفالت پہ جھگڑا ہوتا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے دی جائے یہ ذمہ داری مجھے دی جائے تو فیصلہ یہ ہوا اپنے قلم جس پہ تم تورات کو لکھتے ہو وہ قلم تم اس دریا میں گرا دو نہر میں گرا دو پانی میں جس کا قلم کھڑا ہو گیا اور بہا نہیں نہر میں پانی کے ساتھ وہی کافی کفیل ہوگا تو ذکریہ علیہ السلام کا قلم رک گیا تھا وما کن تلد القن آہم نہیں تھے آپ موجود ان کے پاس جب گرا رہے تھے یہ اپنے قلموں کو ایمیک پھولو مریم کے کون ان میں سے کفیل ہوگا مریم کا ذمہ دار پرورش کرنے والا یک مریم جس کی کفالت کوئی اور کرے وہ الہ نہیں ہوتا اما کن تلدیم اس یکت سیمون اور نہیں تھے آپ ان کے پاس موجود جب یہ بحث مباحثہ کر رہے تھے مطالبہ کفالت کا کر رہے تھے حق کفالت اس قالت الملائی کا یا مریم جب فرمایا فرش نے او مریم ان اللہ بشیرو کہ یقیناً اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے آٹھواں نقطہ جس کو دوسرا کوئی خوشخبری دے وہ الہ نہیں ہوتا بھی کلیمہ ہو یہ نوا نقطہ ہے کلمے کا ایک حکم کا اپنی طرف سے ہر کسی کی پیدائش کے دو اسباب ہوتے ہیں ایک سبب قریب ایک سبب بعید سبب قریب اب اور ام اور سبب بعید کلمے کن اللہ کا حکم عیسا علیہ اللا تو سلام کا سبب قریب تو نہیں تھا اب لیکن سبب بعید تھا جو کلمے کن اللہ کا فیصلہ تھا تو سبب قریب مفعود تھا سبب بعید قائم تھا تو اسی لیے کلمہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اسمہ حل مسیح نام اس کا ہوگا مسیح یہ دسواں مسیح سیاحت سے میں تفصیل کرتا ہوں عی سبن مریم عیسا بیٹا مریم کا ابن مریم تینتیس بار قرآن میں یہ نسبت کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کی طرف اس ابن مریم کہنے سے دو فرقوں کی رد ہے یہود اللہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے تھے تو اللہ نے فرما دیا ابن مریم ہے مریم کا حلالی بیٹا ہے یہود کے منہ پہ چپیڑ عیسائی اور اب نصرانی ابن اللہ کہتے تھے تو ان کے منہ کو بھی بند کر دیا ابن اللہ نہیں عیسا ابن مریم ہے تینتیس بار کہا قرآن میں تینتیس بار اس منہ نام اس کا ہوگا مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا بیٹا مریم کا یہ گیارہواں نقطہ ابن اللہ نہیں ابن مریم ہے مسیح سیاحت سے ہے سفر کو کہتے ہیں مسیح عیسا علیہ السلام کو اور دجال مسیح دجال دجال کو بھی کہتے ہیں کیونکہ عیسا اور مسیح دونوں سیاحت اور سفر میں مساوی ہے دجال لیکن مقاصد دونوں کے جدا جدا ہے عیسیٰ کا سفر اشاعت دین کے لیے اور دجال کا سفر اشاعت کفر کے لیے یا عیسیٰ مسیح عبرانی کا لفظ ہے اصل میں مشہ مشیحہ بمانے مبارک برکتوں والا جیسے سورہ مریم آیت نمبر 31 اور مسیح دجال عربی کا لفظ ہے پھرے گا ساری دنیا میں کفر کی تشہیر کے لیے یا مسیح عیسیٰ بمانے جمیل خوبصورت تھے یا مسیح عیسا بمانے صدیق سچے تھے یا مسیح مسحا سے ہے مسح عیسا ہر گنا سے پاک تھے مسحا اور دجال ہر خیر سے پاک ہے ہر نیکی سے پاک ہے مسیح عیسا علیہ السلام ماسیح العین اندو کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو ان کی نظریں آ جاتی تھی اور مسیح دجال ممسوح ال کی ایک آنکھ نہیں ہے یک آئن ہے اس کی تقریباً پچپن تو جی ہے قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کی تفسیر مظہری میں بسائر زبید طویز اور دوسرے مفصدین ذکر کرتے ہیں تو مسیح عیسا علیہ السلام کو کہا گیا اور مسیح دجال کو بھی کہتے لیکن فرق ہے اس محل نام اس کا ہوگا مسیح سبن مریم عیسا بیٹا مریم کا وجی ہن فت دنیا بہت عزت مند ہوگا دنیا میں پشتوں میں اس کا معنی ہم کرتے ہیں مخورز یعنی جس کے چہرے سے لوگ شرماتے ہیں اور اس کے انکار اور اس کی بات کا خلاف نہیں کرتے اسے وجیح کہا جاتا ہے وجی ہن مرتبے والا ہوگا دنیا میں مرتبے والا ہوگا دنیا میں شاہ صاحب نے مانا کی بڑا مرتبہ اور درجہ اللہ ان کو دے گا نبی نبوت سے بڑا درجہ مخلوق کے لیے کہاں ہوگا وجی فی الدنیا دنیا مرتبے والا ہوگا دنیا میں ول آخیر اور آخرت میں بھی یہ بارہواں نقطہ تھا جس پہ انقلاب آئے دنیا اور آخرت کا وہ الہ نہیں ہوتا ومین المقربین یہ تیرواں نقطہ ہوگا اللہ کے نزدیکوں میں سے اللہ اسے قرب اپنا عطا کریں گے تیروا تیرواں نقطہ جسے کوئی اور اپنے قریب لائے وہ الہ نہیں ہوتا وہ یو کلی مناسب فلماہدی و کہلا اور باتیں کرے گا لوگوں کے ساتھ فلماہدی جھولے میں و اور بڑھاپے میں مہد چودواں نقطہ تھا جو جھولے میں جھولا ہو اسے الہ نہیں کہتے وہ کہلا اور جس پہ بڑھاپا پائے وہ بھی اللہ نہیں ہوتا کہلن پندرہواں نقطہ جھولے کا کلام سورہ مریم آیت نمبر اٹھائیس میں ہے انی عبد اللہ آتا نی الکتابہ وجعلنی نبی وجعلنی و جالنی مبارک نہیں نما کن تو وہاں سرے مریم آیت نمبر اٹھائیس بڑھاپے والا بڑاپا تو عیسی علیہ سلام پہ آیا نہیں ہے ابھی کیونکہ تینتیس سال کی عمر میں آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ عیسا علیہ تو سلام واپس تشریف لائیں گے اور پھر زندگی گزاریں گے اور بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے اور یہ بشارت بھی کامل ہوئی کہ بیٹا بھی مل گیا اور بیٹے کی عمر بھی ہوگی یہ بیٹا بچپن میں نہیں مرے گا یہ دلیل ہے عیسا علیہ السلام کے واپس آنے کی حیات عیسیٰ کی وقا ہلن حیات عیسا کی دلیل یہاں ہم تھوڑی سی بحث کر دیں یا چلو انشاءاللہ العزیز آئندہ آیات میں ہم اس کی تفصیل کریں گے حیات عیسیٰ کا مسئلہ اور اس میں قادیانیت کی تردید کریں گے وہ یوکل منا سفل ماہدی اور باتیں کرے گا لوگوں کے ساتھ جھولے میں و اور اور بڑھاپے میں و منسالحین اور ہوگا یہ نیکوکاروں کاروں میں سے قالت ربی انا یقونلی ولاد ان پر مریم نے اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا پلم یمسنی بشرن اور ہاتھ نہیں لگایا مجھے کسی بشر نے کسی بشر کے ہاتھ لگانے کی محتاج ہو ولادت ولط کے لیے تو وہ الہہ نہیں ہوتی یہ سولوا نقطہ تھا کالا کردہ اخلق و معیشہ تو فرمایا فرشتے نے اسی طرح تم رہو گی پاک اللہ پیدا کرتا ہے وہ جو چاہے اللہ کی مرضی ہے یہ بھی وہ چوتھے قول ذرین کا ایک حصہ ہے فرشتے نے کہا تھا پہلے کزال اللہ ہویف علومائے شاہ تو اب کہا کزالی کلّہ ہوخلقمایش ادا قزا امرن جب فیصلہ کرتا ہے اللہ کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے اسے موجود ہو جا فیقون تو موجود ہو جاتا ہے وہی المحل کتابہ اور سکھائے گا اللہ اس کو کتاب کتاب معنی علم تورات کا دے گا یا کتابت مراد ہے کتابت لکھنا دنیا میں سب سے حسین کتابت اور خط عیسیٰ علیہ السلام کا تھا بہت اچھی لکھائی تھی پڑھنے والا پڑھتا ہی رہ جاتا تھا علم اچھی لکھائی ہو کتاب تو مطالعے کا دل کرتا ہے وہی الم کتاب ہے یہ نقطہ تھا ول حکمت اور حکمت اللہ تعلیم دے گا اس کو کتاب کی یا کتابت کی اور سکھائے دے گا اس کو نبوت حکمت بمانے نبوت وورات اور علم دے گا تو کا وال انجیلا اور نازل کرے گا انجیل کتاب اس پر و رسولن البنی والحکمت اٹھارہواں نقطہ تھا وہ رسولن بنی اسرائیل یہ انیسواں نقطہ اور یہ جواب ہے نصارہ کے شعبے کا کہ تمہاری کتاب میں عیسا علیہ السلام کا بیان ہے جی جناب بیان ہے لیکن رسولن بنی اسرائیل رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف نبوت ان کی خاص ہے پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف ان جیتھ کم بھی آیت مر ربی اور بنی اسرائیل کو فرمایا تھا انہوں نے یقینا میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے کسی اور کی طرف سے آنے والا الہ نہیں ہوتا یہ بیسواں نقطہ تھا انی اخلق الکم منتی کا حی عت یقینا میں بناتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے کا حی عت پرندے کی شکل کی طرح کسی نے کہا ہے کتاب سے مراد کتابت اور حکمت سے مراد حلال اور حرام کا بیان ہے تو کانا احسن الناس سے خط انفی زمانی ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے حسین خط کرنے والے لکھنے والے تھے انی اخلق لکم میں بناتا ہوں تمہارے لیے منتی نے مٹی سے کیچڑ سے مٹی سے کہے اترے کا ہے اترے جیسے ش... پرندے کی شکل ہے ات شکل فتقون تیرن فان فخو فان فخفی تو پھونک مارتا ہوں اس میں فیکون تیرن تو ہو جائے گا ہو جائے گا پرندہ بھی اللہ ہی اللہ کے حکم سے بھی ازنلہ اکیسواں نقطہ ہے زال کشع الماسل کا ہے ات یہ چیز مماسل ہوتی تھی تیر پرندے کی ہے کے ساتھ اتبیان ات نے لکھا ہے شکل بنا لیتے تھے تو اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندے کی طرح ہو جاتا تھا وہ ابر الق اور زندہ کروں گا مادر ذات اندھے کو ول اور برس مرض والے کو وہ علم موتا اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو بھی زنی اللہ, اللہ کے حکم سے یہ بائسواں نقطہ وہ انبی کم بھی اور خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو وما تدرو نفیبیوتی کم اور وہ جو تم خزانہ کرتے ہو اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں جسے رکھتے ہو ان نفیزہ لی کلات اللہ یقیناً اس میں خام خا دلیل ہے تمہارے لیے میری نبوت اور اللہ کی توحید کی ان کن تم اگر ہو تم ایمان والے اس تیر کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے یہ خفاش تھے سور توری چمکادڑ یہ چمکادڑ تھے اور چمکادڑوں کی کچھ خصوصیات ہیں ایک یہ انسانوں کی طرح ہنستے ہیں دوسرا عورتوں کی طرح ان پہ حیض اور بیماری آتی ہے دوسرا پروں کے بغیر یہ اوڑتے ہیں صرف پر ان میں نہیں ہے صرف گوش اور چمڑائی ہے گوش اور خون ہے اس میں اور یہ بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے یہ چمکا اور انسانوں کی طرف بچے پیدا ہوتے ہیں ان سے یہ روشنی میں نہیں نکل سکتے زیادہ صبح اور شام کو جب اندھیرا ہو جائے روشنی ختم ہو جائے تو پھر نکلتے زیادہ اندھیرے میں بھی نہیں نکل سکتے سمرقندی نے باہر العلوم میں یہ خصوصیات اس کی ذکر کی ہے مصد کلمہ بین ادئی اور میں تصدیق کرنے والا ہوں گا اس کی جو مجھ سے پہلے ہیں مصد ما بین ادئی جس سے پہلے زمانہ گزرا ہو وہ اعلانی نہیں ہوتا یہ تریسواں نقطہ تھا منت طورات طورات میں سے ولی کم بادیم علیکم اور حلال کرنے والا ہوں گا تمہارے لیے اس کا جو بعض اس کا کہ جو حرام کی گئی ہے تم پر قہرن جو چیزیں حرام کی گئی تھی سزا کے طور پہ بنی اسرائیل پہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان کے ذریعے اللہ نے ان کو حلال تھیرا دیا غرائب والے نے لکھا نشاپوری نے حکامہ نے مانا تھا کہ یہ نبی تھے ماکانت مداو مداوات اللہ بدوائے وحد ہو ان بیماروں کا علاج کہیں نہیں ہوتا تھا جو اندھے تھے مادرزات اور برس مرض والے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو صحت ملتی تھی تو انہوں نے مان لیا تھا کہ اللہ کا سچا نبی ہے دوسرا لی او ہل ہل حرمت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے یہاں یہ نسبت مجازی ہے مقصد اظہار حلت اور اظہار حرمت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات جو اللہ نے حلال کیا وہ بھی ظاہر کروں گا تمہیں بتاؤں گا جو اللہ نے حراب کیا ہے وہ بھی تمہیں بتاؤں گا وجے تو کم بھی آئے میں ہوں تمہارے پاس دلیل کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے یہ نقطہ تھا کسی اور کی طرف سے آنے والا رب الہ نہیں ہوتا چھبیسواں فت اللہ اگر الہ ہوتا تو کہتے کہ فت فت اللہ اللہ سے ڈرو واتی ان اور میری تابیداری کر لو ان اللہ حربی و ربو کم ربی ستائیسواں نقطہ جس کو پالنے والا کوئی اور ہو وہ ال نہیں ہوتا بے شک اللہ میرا پالنے والا ہے تمہارا پالنے والا ہے فابدو ہو یہ اٹھائیسواں نقطہ اکیلے اس اللہ ہی کی عبادت کرو کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو اگر اللہ ہوتے تو کہتے فابودی میری عبادت کرو ہادا سرات مستقمی اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ سرات مستقیم ہے سیدھی رائے فلما احس عیسیٰ منہ ملک جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کا کام فلما حسا اندماج ہے کلام میں فلما ولد عیسیٰ و بلغ و بلگا قوم اور فلما پیدا ہو گئے اور اپنے قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو لوگوں نے خلاف کیا کفر کیا انکار کیا اور کار کفر عیسا علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو عیسا علیہ السلام نے جب محسوس کیا ان سے الکفر، کفر یا کار کفر عیسا کو قتل کرنے کا منصوبہ کالا تو فرمایا من انصاری اللہ کون ہوگا میرا امدادی اللہ کے دین میں من انصاری اللہ یہ انتیسواں نقطہ ہے کسی اور سے امداد مانگنے والا الہ نہیں ہوتا الہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کی امداد کرے اور کسی کی امداد کا محتاج نہ ہو قال الحواری تو کہا ان نیک لوگوں نے حوارین نے نحن انصار اللہ ہم ہے اللہ کے دین کی امدادی یہ حوارین کون تھے کرتوی نے لکھا الجاہدون تھے کیونکہ اللہ کے دین کی نصرت مجاہدوں کا کام ہے سورہ صف آیت نمبر چودہ میں بعض نے وہ زارا یہ وزارا تھے یا ابنا الملوک بادشاہوں کے بیٹے شہزادے تھے یا حوارین خادم خاص ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا حواری زبیر ہے حدیث ہے خادم خاص یا ہماری سفید کپڑوں والے سمو بے زالے کا لبیاز سیاہ بھی ہم سفید ستھرے صفائی رکھنے والے سفید کپڑے پہننے والے تھے سمو بے زالے کا لبیاز لبیاز سیاہ بھی یا ہماری تہارت یا اخلاقی ہم کرتبی نے کہا ان کی اخلاق کی تہارت کی وجہ سے ان کو حوارین کہا گیا پاک اخلاق تھے اچھے لوگ تھے دیندار تھے اور دینداری کی خواہش اور حسن ان کے چہروں پہ تھا حور خوبصورت کو کہتے بعض الاما لسارون ہوارین قصارون تھے یہ بھی صحیح ہے بال کاٹنے والے جن کو آج کل نائی کہا جاتا ہے بعض نے کہا یہ دھوبی تھے بعض نے کہا ہے جیسے ابن جوزی تفسیر زاد المسی میں لکھتے ہیں ہم آوان یہ اعوان تھے نبی کی نصرت کرنے والے تو حوارین تھے نحن سار اللہ ہی کہا ان خوبصورت لوگوں نے ہم امدادی ہیں اللہ کے دین کے اور آ باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر وشہد اور گوا رہ تو انا مسلمون کے ہم ہیں اللہ کے قانون کو ماننے والے مسلمون دین حق کو ماننے والے اللہ کے سامنے گردن نہاد ہونے والے اللہ کے قانون کے سب اور اب ناب کی دعا سنے اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بیمان ضلتا اس پر جو ت نے نازل فرمایا ہے وہ تبا اور ہم نے تابے داری کی تیرے رسول کی فختب نام آج تو لکھ لے ہمیں شاہدین کے ساتھ شاہدین اے فمیہ شاد اللہ کبر توحیدی ولی نبی جو تیری توحید کی گواہی دے اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دے ومہ کرو مکر ومہ کرو و مکر اللہ انہوں نے تدبیر کی یہ تشجیع اور بہادری ہے انہوں نے تدبیر کی سال سلام کے خلاف ان کے قتل کرنے کی وہ مکر اللہ اور تدبیر کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی المکر مکران مکر محمود و مکر المضمون ماجدی تو اللہ کی طرف مکر محمود تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کی اور مکر ان کا مکر مضمون عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرق یہ ہے المکر من المخلوق الخدیہ مکر من اللہ استدراج البدی منحص ال شعرو وخز منحص المکر مخلوق کی طرف سے بمانے دھوکہ اور مکر اللہ کی طرف سے استدراج کے معنی میں ہوتا ہے بندے کو اوپر لے جانا اور اوپر سے نیچے گرانا جب اس کا مستحق ہو عدل کے طور پر اور اس کو پکڑنا منحص ال عالم بعض علماء نے یہ فرق بیان کہ المکر من العباد جور المن اللہ العدل مکر بندوں کی طرف سے بدو کی طرف نسبت ہو مکر کی تو ظلم کے معنی میں ہوتا ہے اللہ کی طرف مکر کی نسبت ہو تو بمانے عادل ہوگا بعض علماء نے جیسے غرائب منی شاپوری نے لکھا ہے المکر الاخذ بل لمن استحق کا غفلت میں پکڑنا اس کا جو مستحق ہو بعض کہتے المکر تدبیر المحکم الكامل تو مکرو انہوں نے تدبیر کی سالے علیہ السلام کو قتل کرنے کی وہ مکر اللہ اللہ نے تدبیر کی عیسا علیہ السلام کو بچانے کی واللہ اللہ خیر الما اللہ ہے بہترین تدبیر کرنے والا اس پال اللہ یا سا انی متوفی کا ورافی کا الیہ و متحرو کا یاد کرو کہ فرمایا تھا اللہ نے اے سا یقیناً میں تجھے پورا لیتا ہوں متوفی کا متوفی کا توفی اخذ شی وافیاں کو کہتے ہیں جیسے اس توفیت تمن تو الدین میں نے اس سے اپنا قرضہ پورا کا پورا لے لیا تو انی متوفی کا میں تجھے پورا کا پورا اٹھاتا ہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پیچھے آئے تو وہ ایک کمرے میں ایک غرفہ میں داخل ہو گئے یہ شخص جب اس کے ان کے پیچھے گیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ روح معل بدن کے ساتھ اٹھا لیا 33 سال کی عمر میں تو یہ شخص باہر نکل کے آیا کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ نے چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کا ڈال لیا تھا عیسا علیہ السلام کا چہرہ ڈال لیا تھا تو ساتھیوں نے کہا تو ہے نا وہاں کوئی نہیں تو, تو ہے نا تو اپنے ساتھی کو پکڑ کے قتل کر دیا جب اندر گئے تو اندر کسی کو نہیں پایا تو کہا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے کہ عیسا علیہ السلام ہے اگر ہمارا ساتھی ہے تو عیسا کہاں گیا اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا اسی اشتباع میں یہ مبتلا ہو گئے تو یاد کرو کہ فرمایا تھا اللہ نے ایسا انی متوفی کا یقینا میں پورا اٹھاتا ہوں تجھے تیسواں نقطہ تھا ورافعک رافیو کئی یہ اکتیسواں ہے اور اٹھاتا ہوں تجھے اپنی طرف ومطہرک متحرو یہ اور پاک کرتا ہوں تمہیں من الدینہ کفر ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وجائل اللہ تبو کا سورہ نساء کی ایک سو ستاون ستا اور سورہ انعام کی آیت نمبر ساٹھ انشاءاللہ میں دلیل میں دیکھے ذرا سورہ انعام کی اللہ رات کو سوتے ہوئے سب کو اپنے قبض قدرت میں لے لیتا ہے ساٹھ نمبر آیت آیت نمبر ساٹھ سورہ انعام کی وہ لدی یا توفا کم بل قبضے میں لینا تو انی متوفی کا قبضے میں لینا یہ نہیں کہ وفات عیسا علیہ السلام زندہ ہے عیسا علیہ السلام زندہ ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل ہے صحیح صنعت کے ساتھ مرفوعاً روایت ہے ینزل الفی ابن مریم حاکامن عدلن نازل ہوگا اترے گا تم میں ابن مریم فیصلے کرنے والا انصاف کرنے والا فیقتل الخنزیر اور ویزا الجزیا تو قتل کرے گا خنزیر کو بعض علماء حدیث کہتے ہیں یہ خنزیر دجال مراد ہے ویزا الجزیا اور جزیہ ختم کر دے گا آج تو کافر جزیہ دے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن پھر جزیہ ختم ہو جائے گا یا کافر مسلمان ہوں گے اور یا پھر ان کے ساتھ جہاد ہوگا اور ان کے قتل کیا جائے گا تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہی تفسیر کی ہے توفی اخذ شی وافین کو کہتے ہیں روحمانی میں بھی یہ تفسیر ہے اور غرائب اور تنتاوی جواہر القرآن میں بھی یہ لکھتے ہیں روح اور بدن دونوں کے ساتھ لینا اس کو کہتے ہیں متوفی کا ابو البقا لکھتے ہیں التوفی الماطت وقبض الروح روح والے استعمال العامت و وہ الحق کی وہ استعمال البولا کلیات صفح ایک توفی بمانے اماتت بھی ہوتا ہے روح کے قبض کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے اس میں استعمال عام ہے لیکن استیفا اخض الحق کی استعمال البولا گا کے لغت میں اور ان کی عادت یہ ہے کہ استیفا ایک چیز کو پورا پورا لینا پورا پورا لینا روح مال بدن کے ساتھ تفصیر الحمانی اور ابنی کثیر لکھتے ہیں و ساد سو آل مراد کا وافین بھی روحی کا و بدن کا فیون کا کل مفسر لما قبل ہوں پورا پورا لینے والا ہوں تیری تجھے تیری روح اور بدن دونوں کے ساتھ خاضن بھی لکھتے کابزوں کا معلم و میں بغوی بھی لکھتے ہیں تیزما ذہن منتشرقی کی کینی اور آجدہ سے شیش معلوم التنزیل میں بغوی لکھتے ہیں انی قابضوں کا ورافیوں کا الہیہ فت دنیا میں نغیر میں قبضہ کرنے والا ہوں آپ کا اور اٹھانے والا ہوں اپنی طرف دنیا میں بغیر موت کے ان نہ قوم ہو تنسرو باد لا باد موتی ہی مال بغوی کی نشاپوری لکھتے ہیں اتوفی ات اخذافی آخروحی کا وبی جسدی کا جمی انفرافی واہ روفی ابی روح جسدی غرائب دوسری جل صفحہ 171 میں لکھتے ہیں کرمانی نے بھی یہی وضاحت کی ہے اور روموز القنوز میں پہلی جلسفے ایک سو ترانوے پہ انی قابض کمن الد وافی ان تام من, من غیر ان تنا یہود من کش ان تفصیر تبری میں ابن جریر نے بھی یہ لکھا قابض کمن الد حافی رکا و متوفی کا, ان کا, ومتوف کا سر نسام رتبی نے حسن بسری کا قول ذکر کیا ہے حسن بسری فرماتے ہیں واللہ انہو الان لحیون اللہ کی قسم عیسی علیہ السلام اب تک زندہ ہے دوسری دلیل سور زخرف کی اکسٹھ نمبر آیت ہے اور علامہ شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک سو دو برفو اور موقف روایات اس پر ذکر کی ہے التصریح بما تواتر توا نزول المسیح کتاب ہے شانور شاہ کشمیری کے التصریح بما تواتر ترفی نزول المسیح ابو حیان لکھتے ہیں وشتماتل الا ان عیسا علیہ السلام في السماء الى دل ساری امت کا اجماع ہے اس پر انا رماد صفح چار سو تہتر پر ساری امت کا اجماع ہے اس پر کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اور قرب قیامت میں زمین پہ اتریں گے رموز القنوس پہلی جل صفح ایک سو ترانوے پہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بے اتفاقل علما حیات ہے نظم الدرر میں بقائی اور سراج المنیر میں خطیب صاحب نے بھی لکھا زاد سبحان ہو فی بشارتی ہی برف آتی فی اقسام القرآن میں ابن قیم نے لکھا صفحہ دو سو انتالیس پہ غذا اور خوراک ملائکہ کے جنس میں سے بدا واڑ امام شارانی نے بھی لکھا ہے علی سفا پانچ 568 اٹھاسٹھ وزامت نسارا ان ہو سلیبا ولاحوت ہو رفیہ وق و رفیہ بی جسبی ولیمان ابن جریر بھی لکھتے ہیں قابض کا من الر الا جواری سیر قبری صفح تین سو چالیس کرتبی نے چوتھی جل سفا نمبر سو اور ابن عادل نے اللباب میں صفا نمبر دو سو ستاسٹھ پانچویں جلد شوقانی نے فت القدیر پہلی جل سفا تین سو مظہری نے تفسیر میں دوسری جلد صفا ساٹھ الحداد دوسری جلد صفا چونسٹھ اور تفسیر سادی نے پہلی جلد صفا تین سو پچاسی سب نے لکھے وہ صحیح ہوعال رفاہ من منغیر وفاتر اور علامہ تنتاوی لکھتے ہیں عنوان قائم کرتی الجواہر ولی اواقیت میں رفع المسیل السبا اور کتب سابقہ انجیل وغیرہ سے بھی اس پہ دلائل ذکر کرتے شیخ الاسلام نے بھی یہ لکھا مجموع فتوا چوتھی جل سفا دو سو بتیس میں ابن کثیر نے ایک روایت ذکر کی ہے اور اس کی تحقیق پھر شان ورشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت الاسلام میں کی ہے عقیدت الاسلام کا مطالعہ کیجئے وہاں پھر روایات بھی بہت ایک سو دو روایات موقوف ذکر کی گئی ہیں تو اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ آسمانوں میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے مہراج کی رات نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تھی قرب قیامت میں آئیں گے دمشق میں باب لدھ میں مشرقی منارے پہ اس مسجد میں مشرقی منارے پہ اتریں گے صبح کی نفجر کی نماز کی اقامت ہوئی ہوگی تکبیر نہیں ہوگی حضرت مہدی امامت کرنے کے لیے بڑھیں گے اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر کے ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے پھر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے اہل سنت والجماعت اس پہ متفق ہے اس قال اللہ آئیسہ یا یاد کرو کہ فرمایا تھا اللہ نے انی متوفی کا یقیناً میں پورا کا پورا اٹھاتا ہوں اٹھاتا ہوں آپ کو میں پورا متوفی کا ورافیوں کا الیہ اور اٹھاتا ہوں آپ کو اپنی طرف و متحروں کا اور پاک کرتا ہوں آپ کو من الذین کفرون لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے وجا اللہ تبو کا اللہ خوات اللہ وجادین تب کفو الدین کفرو الم القیامہ اور ٹھہرانے والا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے آپ کی تابیداری کی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت تک آپ کے تابے داروں کو کافروں پر اونچا رکھوں گا سم علی امر پھر میری طرف واپسی ہے آپ سب کی فاخ فاح کم و بینا تم تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان فیما کان کن تم فی ہی اس میں کہ تھے تم اس میں اختلاف کرنے والے تمہارا جس میں اختلاف تھا میں اس میں فیصلے تمہارے لیے کر دوں گا فامل لدینہ ہرچے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے کافر ہے فواد دیبہم عذاب ان شدید فت دنیا میں سزا دوں گا ان کو عذاب دوں گا عذاب سخت دنیا اور آخرت میں و من منا سرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی امدادی واملینامن وامل الصالحات اور ہر چیز وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نبی کی اتباع میں تو فیوف فی ہم پورا دے دیا جائے گا ان کو ان کے بدلے دیکھے یہاں بھی فی ہم بمانے پورا دینا تو پورا دے دیا جائے گا ان کو ان کی اجر اللہ لا حب الظ اور اللہ محبت نہیں کرتا ظالموں کے ساتھ زال کا یہ نقطہ ہے صدق رسالت کا ظال کا یہ واقعہ نتلو علیہ کا منل ہم پڑھتے ہیں آپ پر منل آیات یہ آیات میں سے و ذکر الحکیم اور نصیحت حکمتوں سے بھری ہوئی ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مثلی آدم یہ تینتیسواں نقطہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ابدیت کا تینتیسواں نقطہ ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مصلی آدم یقیناً مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہو آپ کہتے ہو کہ عیسائی ابن اللہ ہے اس لیے کہ ان کا باپ نہیں تھا تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے ان کا تو نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی ان کے بارے میں کیا کہو گے انما عیسا آدم بھی تو پھر ابن اللہ ہوئے حال یہ ہے کہ تم ان کو تو عیسائیوں ابن اللہ نہیں مانتے ہو بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جیسے مثال آدم علیہ السلام کی ہے اللہ نے آدم کو بھی اپنے فیصلے سے امر سے پیدا فرمایا تھا تو عیسیٰ کو بھی اپنے امر سے پیدا فرمایا ہے خلق من تو پیدا کیا تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے سمقال لہو کن فی پھر فرمایا تھا اللہ نے آدم علیہ السلام سے موجود ہو جا تو موجود ہو گیا تو اسی طرح کن فی کن نمبر آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا تھا سینتالیس نمبر آئے الحق مر ربی کا حق ثابت ہے تمہارے رب کی طرف سے فلا تکم من الم ترین تو مت ہو جاؤ تم شک کرنے والوں میں سے اس حق میں حق حیات عیسہ حق توحید حق رسالت تو لا تکن ظاہری خطاب نبی علیہ السلام کو ہے مراد اس سے امت ہے الزام المخاطب طبی بیمالا یلتم کے قبیلے سے لرو متا تو انگور وورت فلا تو کم منل ممترین فمن حاج کفی ہی ممبادی ما جا کمن اس تیسرے باب کی آخری اور چھٹی بات آخری اور چھٹی بات مباہلا ہے اہل کتاب کے ساتھ فمن حا ج کفی ہی جو کوئی بھی جھگڑا کرے آپ کے ساتھ فی ہی اس قرآن میں فی ہی توحید میں فی ہی عیسا علیہ السلام کی حیات میں بعد ما جا العلم بعد اس کے کہ آ گئے آپ کے پاس علم میں سین دلائل اب ان دلائل کے بعد بھی آپ سے کوئی جھگڑے اس مسئلے میں فقل تو کہہ دیجیے تعالو لو آ جاؤ آ جاؤ نہ ابنا انا ہم بلا دیں گے اپنے بیٹوں کو ابنا کم تم بلا دو اپنے بیٹوں کو وہ نسانا اور ہم حاضر کر لیں گے اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو وانف ثنا وانف اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو انف ثنا یعنی خود اور آہل و عیال کو ایک میدان میں جمع کر کے سما نب تہل پھر ہم دعا مانگ لیں گے ابتحال کر لیں گے نب تہل نصفی کہتے ہیں منل بت حالتی وہی اللہ نبتہل بتحلہ سے ہے اور بتحلہ بمانے لانت ہے ثم است لفی کل دعائن یجت ہی دفی پھر یہ ہر اس دعا کے بارے میں استعمال ہونے لگا جس دعا میں زیادہ کوشش کی جائے نبتہل پھر ہم اللہ سے مانگیں گے فنج اللہ نت اللہ عل تو ٹھہرا دیں گے اللہ کی لانت جھوٹوں پہ کہ ہم اور آپ دونوں میں سے جو کوئی جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لانت ہو انہس الحق بے شک یہ خام بیان ہے حق قصص یہ واقعہ اور یہ بیان حق ہے وہ الہن اللہ اس حق بیان سے یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف اور صرف ایک اللہ اللہ الْعَزِيزُ الحکیم اور بے شک اللہ یہ اللہ ہے غالب اور حکمت والا غالب اپنے دشمنوں کو تباہ کر سکتا ہے لیکن اب مہلت جو دیتا ہے تو اس میں حکمت ہے حکمت ہے حکیم ہے فعن تو فَإِنَّ, فَإنَّ اللہ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اگر پھر گئے یہ لوگ تو یقیناً اللہ جاننے والا ہے فسادیوں کا اللہ فسادیوں کو جاننے والا ہے تو یہ پہلا حصہ ختم ہو گیا اس کے تین ابواب تھے پہلا باب سترہ آیتیں تھے دوسرا اٹھارہ سے پچیس تک اور تیسرا باب چھبیس سے ترسٹھ تک ہر باب میں چھ چھ باتیں تھیں اور ہر باب کی پہلی بات اللہ کی توحید کا اثبات بالعدلتی سلاثت بالعدلہ دلائل کے ساتھ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کے تینتیس نقاط تیسرے اور آخری باب میں ذکر ہو گئے اقول قولی هذا استغفر اللہ دیو لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہو والغفور الرحیم اللہم قوینا فی رزاک وخزل الخیر بناسیتنا وجعلی لسلام منتہار جائن لا الہ الا انت المستعام وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا زلجلال والإكرام وصلى الله تعالى لخير محمد وآلہ وسلم